اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب الحكيم اكان للناس عجباً ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا لَسَاحِرٌ قدم صدقین سوریونس مکی سورت ہے نزولاً اکاون نمبر سور بنی اسرائیل کے بعد نازل ہوئی ہے اور مصحف کی ترتیب میں قرآن کریم کی دسویں صورت ہے سورت توبہ کے بعد لگی ہے ربت سور توبہ کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے جس میں سے پہلا ربط جب سورت توبہ میں جہاد کا بیان ہو گیا تو اس صورت میں ان اصول کا بیان ہے جن کے لیے جہاد کیا جائے گا وہ مقاصد اربا علیہ ہیں آخر میں دعوے توحید تھا تو اس صورت میں توحید کے منکرین مشرقین کا انجام بیان ہو رہا ہے یا سورت توبہ میں توحید کا دعویٰ تو یہاں مشرقین کا شبھایت نمبر اٹھارہ میں و یابود امندون مالا مَا یا درحم والم شف اللہ صورتبہ کے آخر میں فرمایا قل حسبی اللہ تو یہاں اس کی مثالیں نوح علیہ السلام اور موسا علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کہ ان کے لیے بھی اللہ کافی تھا اللہ نے ان کی نصرت اور امداد فرمائی قوموں کے مقابلے میں سورت و توبہ آیت نمبر بیالیس میں منافقین کی صفت کے زب بیان ہوئی منافق جھوٹے ہیں تو اس آیت اس صورت میں سوری یونس میں سچوں کا بیان ہو رہا ہے آیت نمبر دو میں و بشیر لدین امن قدم اسد کنائندر ابیم سورت توبہ میں نبی علیہ سلاط وسلام کی امت کے توبے کا بیان تھا تو یہاں قوم یونس کی توبے کا ذکر ہے یونس علیہ السلام کی قوم کا توبہ کی توبہ بیان ہو رہی ہے سور توبہ میں مومنین اور منکرین کا بیان ہوا تو اس صورت میں ترغیبات قرآن کریم کی طرف اور زواجر منکرین کو سور توبہ میں اعلان برات ذکر ہو گیا تو اس صورت میں بھی آیت نمبر اکتالیس اور آیت نمبر ایک سو چار میں اعلان برات برات اور بائیکاٹ عن آدائی الدین سورت کے امتیازات اور خصوصیات صورت ممتاز ہے اولیاء کی تعریف اور ان کے درجے اور ان کی کرامت کے بیان پر معن آیت نمبر باسٹھ ترسٹھ تعریف درجہ اور کرامت اولیا کی دوسرا امتیاز صورت ممتاز ہے موسا علیہ السلام کی بدعا کے ذکر پر جو کہ فرائنا کی تباہی کے لیے موسا علیہ السلام نے بدعا کی تھی آیت نمبر اٹھا اٹھاسی رب نت مسعلی اموالم وشد اعلیٰ قلوبیم فلا امین و حت یلا اداب العلیم بدو علیہ السلام کی فرائنا کی تباہی کے لیے تیسرا امتیاز صورت ممتاز ہے مشرقین کے شبہ کے بیان پر عند اللہ آیت نمبر اٹھارہ چوتھا امتیاز یہ صورت ممتاز ہے قوم یونس کے توبے کے تذکرے پر سورت کے آخر میں ان کی توبہ ذکر ہو رہی ہے پانچواں امتیاز صورت ممتاز ہے دلائل عقلیہ کے ذکر پر مع تفریعات بمائے تفریعات عقلی دلائل سورت میں ذکر ہو رہے ہیں چھٹا امتیاز صورت ممتاز ہے مقاصد اربا علیہ کے بیان پر مرارن بار بار قرآن کے چار مقصدی مسائل توحید رسالت صدقی کتاب اور اس بات قیامتی صورت میں ذکر ہو رہے ہیں صورت ممتاز ہے فرعون کے غرق ہونے کے وقت توبہ کرنے کے ذکر پر جب دریا میں ڈوب رہا تھا سورے یونس آیت نمبر نبے میں اس کا اس کی توبہ ذکر ہو رہی ہے تو اس نے کلمہ پڑا تھا ایمان کا آمن تو الا الدی آمنت ادبی بنو اسرائیل وانا من المسلمین سورت کا مقصد مقاصد اربعہ کا بیان میرارن بار بار سورت میں مقاصد اربعہ عالیہ ذکر ہو رہے ہیں اس بات توحید اس بات رسالت صدق قرآنی کریم کا اور قیامت کا اس بات صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم ہے دو حصوں میں پہلا حصہ پہلی ستر آیتیں ہیں اور اس پہلے حصے میں مقاصد اربع علیہ کا بیان ہے میرارن مشرقین کے شبہ کا جواب آیت نمبر اٹھارہ میں اور شیر کے فیری کی تردید آیت نمبر انسٹھ کے بعد پھر آیت نمبر اکہتر سے سورت کا دوسرا حصہ ہے آخر تک اور اس میں تین واقعات ذکر ہو رہے ہیں انبیاء کرام کے دو لت تخویف اور ایک لت ترغیب واقعہ موسا علیہ السلام اور موہ علیہ السلام کی قوم کا تخویف کے لیے اور واقعہ قوم یونس کا ترغیب کے لیے کہ دیکھے قوم یونس نے توبہ کی تو انہیں عذاب سے بچا دیا گیا تم بھی عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کر دو سورت زواتر را سورتوں میں سے ہے اور زواتر را صورتیں ان سورتوں کو کہتے ہیں جس کی ابتدا میں الفلام را یا الفلا میم را ہو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان صورتوں کی ابتدا میں ترغیب لقرآن اور عظمت قرآن کا ذکر ہوتا ہے الف لامرا تلکا یا تل کتاب الحکیم الف لامرا بحر العلوم میں ثمر اس کا معنی کرتے ہیں الف <عرف> الفلا <عمراء> ان اللہ آرا منل آر الف سرا الفلا کا مطلب ہے ان اللہ من العرش آر شیل سرا الحدن یور مثل ما ارا میں اللہ دیکھتا ہوں عرش سے تحتسرا تک سب کچھ حل احدن یارام اسلم آرا آیا ہے کوئی ایک جو دیکھتا ہو میرے دیکھنے کی طرح لیکن یہ حروف مقطاد بس اللہ ان کے معنی کو جانے صدق کتاب کا تل آیات الکتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب کی الحکیم حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب جب سورت کی ابتدا میں کتاب موصوف بصفت حکیم ہو تو اشارہ اس طرف ہوا کرتا ہے کہ اس سورت میں عدل عقلی یا کثرت کے ساتھ ہے اور جب صورت کی ابتدا میں کتاب موصوف بصیفت مبین ہو تو اس میں اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ سورت میں عدلہ نقلیہ ہیں کثرت کے ساتھ جیسے سور شعرا میں یہاں کتاب موصوف بصیفت حکیم ہے تو عقلی دلائل کثرت سے سورت میں بیان ہو رہے ہیں حکیم حکمت سے بمانے ذلحکمہ حکمت والی کتاب ہے یا حکیم بمانے محکم یہ کتاب محکم ہے ناسخ ہے منسوخ نہیں یا حکیم بمانے الحاکم علکت بھی کلا بحر العلوم میں سمرکندی نے یہ معنی کیا حکیم بمانے حاکم عالل کتب بھی کل لہا تمام کتابوں پہ حاکم ہے تل یا تل کتاب الحکیم یہ آیتیں ہیں کتاب کی حکمتوں والی کتاب ہے کانلس اجبن انارم الناس ان و بشرناس ان آیا لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے ان یہ،, یہ اس بات رسالت ہے اور کفار کے شبہ کا جواب ہے آیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات ان یہ اوحینا الا رجل منہم ان مفسرہ ہے کہ میں نے وہی کی ہے الا رجل ہم نے وہی کی ہے ایک آدمی کو منہم ان میں سے لوگوں کے لیے تعجب کی بات یہ ہے ان اوہینہ الا رجل منہم کہ ہم نے وہی کی ہے ایک آدمی کی طرف ایک رجل مرد کی طرف ان میں سے اس بات کی وہی کی ہے کہ ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ان کا دمسن یقیناً ان کے لیے درجہ ہوگا سچ, سچ کا ان کے رب کے ہاں قدم صدقن عند کن سمرقندی باہر العلوم میں معنی کرتے ہیں منزلہ تر رفی آتن ان کے لیے اونچا درجہ ہوگا آئندربیم قدم اسد منزلہ منزل آتن یا دوسرا معنی عملا صالحا قدم بدلا ہوگا اس عمل صالح کا جو انہوں نے پہلے بھیجا ہے و قالل کا فرون ان مبین اور کہتے ہیں کافر یقیناً یہ نبی علیہ سلاۃ وسلام خام خا جادو ہیں ظاہر یہاں نبی علیہ السلام کو جادو جادوگر کا لساحر مبین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں ظاہر خواہ مخواہ جادوگر ہیں ظاہر سورہ سعاد میں آیت نمبر سترہ میں سورہ سعاد میں آیت نمبر سات میں 17 نہیں سات سات نمبر آیت میں اسے اختلاط کا اور چار نمبر آیت میں فرمایا وقال ال کافرونہ ہادہ ساحر ان اور کہا ہے کافروں نے یہ ہے جھوٹ یہ ہے جادوگر جھوٹا معذ اللہ ساحر اور سورہ انعام میں بھی فرق کہا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر سات میں ان کافروں کا قول ذکر ہوا تھا قرآن کے بارے میں انہضا اللہ سے حرم مبین تو یہ قرآن کو سحر اور نبی علیہ السلام کو ساحر کہتے تھے اس وجہ سے کہ قرآن میں اثر ہے تاثیر ہے ان کمعقل لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن کی تاثیر جادو کی تاثیر سے بہت زیادہ ہے جادو میں کیا تاثیر ہوگی جو اثر اللہ نے اپنے قرآن میں رکھا ہے وہ اثر تو جادو میں نہیں ہے تو کہتے ہیں کافر نہیں ہے یہ پیغمبر علیہ السلام مگر جادوگر ظاہر دلیل عقلی عالت توحید اس بات توحید ان رب کمل رب کم اللہ الدی خلق سماوتی و اردفی سطت یام یقیناً تمہارا رب اللہ ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو چھ لمحوں میں ایام یوم بمانے لمحہ چھ لمحوں میں اللہ نے وقت کے معمولی سے معمولی حصے کو لمحہ کہتے ہیں چھ ساتوں میں لمحوں میں اللہ نے پہنا دیا العرش خالق بھی کل ہوا اللہ کا دعویٰ ذکر ہوا تو اب مالک بھی کل ہوا اللہ کا تذکرہ ہے وہ اللہ پیدا کرنے والا بھی ہے تو وہ اللہ مالک بھی ہے سمت وا اعلی پھر اللہ مستوی ہو گیا اپنے عرش پر ارادہ کیا بھی شانی ہی جس طرح کے اللہ کی شان سے مناسب ہے اللہ عرش پہ مستوی ہوا یدرا اللہ تدبیر کرتا ہے سارے کاموں کی مدبر فیک الشین اللہ یہ تیسرا دعویٰ ہر چیز میں تدبیر کرنے والا اور ہر چیز کے فیصلہ کرنے والا اللہ ہے ما من شفی نہیں ہے کوئی شفارسی اللہ من بعد نہیں مگر اللہ کی اجازت کے بعد کوئی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکے گا ہاں اللہ من بعد ہی اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت ازنی کی پانچ شرائط ہم نے ذکر کی تھی ذالکم اللہ رب کم یہ تفریح ہے ہم نے کہا تھا سور صورت یونس ممتاز ہے دلائل اقلیہ کی کثرت پر مات تفریعات اب دلائل پہ تفریح فاب تو اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو افلا تذکرون و تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے نصیحت نہیں لیتے ما من آئی یہاں بھی سمرقندی نے بحر العلوم میں لکھا ہے لا یشف واہد الحدن یوم القیامتی من ال ملائیکتی ولا من المرسرین اللہ بعد دیزنی سفارس نہیں کر سکے گا کوئی ایک کسی ایک کے لیے بھی قیامت کے دن ملائکہ سے اور نہ انبیاء میں سے مگر ممبادیزنی اللہ کی اجازت کے بعد سفارس کرنے والے سفارس بعد از ازن خدا بندی کریں گے الہی مرضی حکم یہ اس بات قیامت ہے اس اللہ کی طرف واپسی تمہاری سب کی ہے وعد اللہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا انخل کا سم یقینا یہ اللہ پیدا کرتا ہے مخلوقات کو پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو اس اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا سم یعید ہو پھر اس مخلوق کو واپس کر دے گا لیجی الدی نامو یہ علت و قیامت کی اس لیے کہ بدلہ دے دے ان کو جو ایمان لائے ہیں وہ عامر صالحات اور جنہوں نے عمل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق بال بدلہ دے دے ان کو انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ بدلہ دے دے لہم شراب من حمیم وعذاب علیم اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے عذاب ہوگا یہ تخویف ہے ان کے لیے شراب پینا ہوگا من حمیم ان گرم پانی کا حمیم وہ خون اور پیپو جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلیں گی اور اسے جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے شویل وجوہ اور عذاب دردناک ہوگا بما کانو یک اس وجہ سے کہ تھے یہ کفر کرنے والے وی جالشم سزیا اونقمر نورا اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے سورج کو روشن اور چاند کو منور ضیا ما یقون و اور نور ما یقون و سمرقندی صبر قندی میں لکھتے ہیں بزات روشنی کو ضیا کہتے ہیں جو کہ بلارز ہو کسی اور سے لی گئی ہو آرضی ہو اسے نور کہتے ہیں قاضی ابی سعود لکھتے ہیں تفسیر ابی سعود میں نور القمر مستفاد من نور الشمس چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے لی گئی ہے اسی لیے چاند کی روشنی کو نور کہا اور سورج کی روشنی کو نور کہا چا کہا سورج کی روشنی کو ضیا کہا وش وہدی جال شمس ضیان اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے سورج کو روشن و القمر نورن اور چاند کو منور و قدر اور اندازہ کیا ہے اس کے لیے پڑاؤں کا منازل قدر رہو ضمیر قمر کو راج ہے یا ہر واحد کو راجے ہے تو قدر ہو پہلے تو شمس اور قمر دونوں ذکر ہوئے لیکن یہاں ضمیر مفرت کی تسنیا کی نہیں آئی مفرت کی ضمیر بی تبار ماضوکرا یا قمر مراد ہے اس لیے کہ قمری حساب تھا مشرقین میں بھی اور اسلام میں بھی حساب قمری ہوگا عرب میں بھی قمری حساب تھا تو اندازہ کیا ہے اس کے لیے پڑھاولی تعلم عدد عادد والحساب اس لیے کہ جان لو تم شمار سالوں کا والحساب اور حساب کے لیے ما خلق اللہ ذلك الا بالحق نہیں پیدا فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر بالحق حق کے اظہار کے لیے معلوم ہوا تخلیقی کا اعینات لے اظہار الحق ہے اور حق توحید کا مسئلہ ہے ما خلق الجن والن صلی اللہ علی ابود اللہ بالحق لسبات الحق اظہار الحق ہر چیز وہ حدیث ہے لولا کو لولا کا لولا کلا خلق الفلا کا تو یہ حدیث موضوعی ہے ملا علی قاری نے لکھا ہے وہ حدیث لولا کا قالس سغانی انہوں موضوع کداف الخلاصطی موضوعات قبرا صفح ایک سو اور صفح سات یہ حدیث لولاک والی موضوعی ہے بعض لوگ کہتے مانا ہو صحیحن یہ بھی تو انہوں نے لکھا ہے تو مانا اس وقت صحیح ہوگا جب تعویل کر دی جائے اگر تعویل نہ کی جائے تو معنی بھی صحیح نہیں ہے اور تعویل یہ ہوگی کہ نبی علیہ السلام توحید کے لیے پیدا ہوئے تو بس مقصد تخلیق افلاق کی نبی علیہ السلام ہے یعنی توحید کا بیان ہے مقصد ان کا توحید کا بیان تھا دوسرا یہ کہ اگر سند بیکار ہو تو معنی کا اعتبار کیسے ہی کر سکتے ہیں کشف الخفا دوسری جل سفر دو میں اور مانا بھی تو قرآن سے ٹکراتا ہے دوسری صحیح روایات سے ٹکراتا ہے حاکم کی مستدرک نے دوسری جل سفر دو میں یہ ذکر کیا الفوائد المجموعہ صفد 326 اور سعودی کے علماء کا فتح ہے الجنا پہلی جلد صفح چار سو پہ لکھتے ہیں یہ حدیث لفظاً معان موضوع ہے پھر دوسل اخبار پانچویں جلد میں بھی یہ لکھا بحیکین نویں جلد صفح تین پہ ہاں تعویل صحیح ہے یہ ہے لولا اظہار الحقی علی لسانی کلمہ خلقت الافلاک اگر حق کا اظہار آپ کی زبان پہ مقصود نہ ہوتا توحید کا بیان تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا تو حق کا اظہار مقصود ہے اعلی لسانی کا لولا کا لولا کا لما خلق تو کی صحیح تعویل یہ ہے اے لولا اظہار الحق علی لسانی کا لما خلق تو اللہ فصل الآیات لقوم علم واضح فرماتا اللہ اپنے دلائل نسقوم کے لیے جو جانتے ہیں ان فی اختلاف اللہ علی نہار یقیناً بدلنے میں رات اور دن کے وما اور اس میں خلق اللہ حفص سماواتی ولا جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں میں ان سب ملاتل قومیتقون خام دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے خود کو مناہیات سے بچاتے ہیں ان يرجون لقاءنا رضو بل الدنیا دنیا بها اس زجر ہے منکرین کو اور اس بات قیامت بھی بے شک وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے و رضو بل دنیا اور یہ خوش ہو چکے ہیں دنیا کی زندگی پر وطمانو بیہ اور مطمئن ہو چکے ہیں اس پر ولدی نہ ان آیاتی غافلون اور وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری آیتوں سے غفلت کرنے والے ہیں الائی کما ہمن بِمَا بیما کانو تو یہ لوگ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے اس وجہ سے کہ ہیں یہ کرنے والے گنا کا ان کے قصب اور عمل کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اب بشارت مومنوں کو بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق توفیق دے دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمانوں کی تو کیا ایمان لائے نہیں ہے یہ یا دی ہم ہدایت بمان استقامت اے یوسب تو ہم رب ہم ایمانی ہم مضبوط کر دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان پر سر کہف کیا نمبر تیرہ میں اس کی تائید آ رہی ہے یا یوسل ربہم رب ہم جنتی بھی سبب ایمانی قاضی ابو سعود نے ایمانہ کیا ہے یو سلو ہوں رب ہوں ملل جنتی بھی سب ایمانی پہنچا دے گئے ان کو ان کا رب جنت تک ان کے ایمان کی وجہ سے یہ دی ہم رب ہوں مضبوط کر دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان پر یا پہنچا دے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے جنت بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہرے اور یہ ہوں گے فی جنات النعیم جنتوں میں نعمتوں والی داواہ سبحان کل و تقیت سلام پہلی بات ان کی ہوگی اس جنت میں پاکی ہے تیرے لیے ہمارے اللہ و تقیت دعواہم اے دعا سبحان اکلّہ و تحیہ سلام اور پیشکشی ان کی ہوگی یعنی ملاقات کا سلام تحیہ اس میں ہوگا سلام مبارک ہو مبارکی سلام تبریک کی ہے کے لیے ہے آخر دعواہم ان الحمد رب العالمین اور آخری بات ان کی ایک خاطمت دعواہم آخری بات ان کی یہ معنی تفسیر ابھی اور سراج المنیر میں خطیب صاحب نے کیا آخری بات ان جنتوں کی اس جنت میں ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین تمام صفات الوحیت کی ایک اللہ کے لیے ہے جو پالنے والا ہے ساری مخلوقات کا اب تخویف دنیاوی بلخریم اگر جلتی جلدی دیتا اللہ لوگوں کو عذاب شر عذاب عقوبت بحر العلوم میں سمرقندی نے فرمایا ولوی اجل اللہ سے شر شر اے القوب تھا اگر جلدی دیتا اللہ لوگوں کو سزا اور عذاب استالحم بل خیری ایک استال بل خیری منصوب بنا خافظ ہے جیسے جلدی دیتا ہے ان کو فائدہ اور خیر لقودیم تو خواہ مخواہ پورا ہو جاتا ہے ان کو ان کا نیٹا یعنی پھر اب کب کے یہ تباہ ہو چکے ہوتے فن زر الدینا تو چھوڑ دو ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی وفی تو یا نہیں چھوڑ دو ان کو ان کی سرکشی میں حیران اور پریشان ہم چھوڑتے ہیں فن زر ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو لا ارجون علی قانہ جو امید نہیں رکھتے عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا ہم چھوڑتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں یعمہون مہون حیران اور پریشان اب حالت منکر انسان کی ویدا مسل انسان ضرور دانہ لی جم بھی اوقائدن او ما جب پہنچ جائے منکر انسان کو تھوڑی سی تکلیف بھی تو ہمیں پکارتا ہے لی بھی یہ اعلیٰ اپنے پہلو پر یعنی مشرک کی پکار غیر طبعی اور غیر اختیاری ہوتی ہے اسی لیے جم کو مقدم ذکر کیا تو یہ غیر اختیاری اور غیر طبعی پکار ہے پکارتا ہے ہمیں اپنے پہلو پر اوقائے دن یا بیٹھے ہوئے اوقائے من یا کھڑے کھڑے ہمیں پکارتا ہے فَلَمَّا كَشفْنَا عَنْهُ لم شفنا ان ذر مرہ کا لم یدغنا ذر مس جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف مرہ تو پھر یہ ہو جاتا ہے مرہ دنیا میں یا مرہ مخالفت میں پھر بے پرواہ ہو جاتا ہے شرک پہ گزرتا ہے مرہ پھر چلتا ہے مخالفت میں کلم یدنا الاظرم مس <خخ> گویا کہ ہمیں نہیں پکارا تھا اس نے اس تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی تھی قذاری کا زی نل مصرفینہ ماں کانو یا اسی طرح خوبصورت کیا گیا ہے مزین کیا گیا ہے مشرقوں کے لیے وہ جو یہ عمل کرنے والے ہیں مشرکوں کے اعمال مشرقوں کے لیے مزین کیے گئے ہیں اب تخفیف دنیاوی والن القرون قبل کم لمحہ ظلموں اور یقیناً ہلاک کیا ہے ہم نے زمانے والوں کو تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا تھا ظلم کیا تھا کرتے بھی فرماتے ہیں کفرو عاشرک جب انہوں نے کفر اور شرک کیا تھا تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا وجات ہم رسول اور آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ بینات ادلالت على حقیقت توحید و بتلا نشیر کے ابو سعود فرماتے بینات تو ایسے دلائل جو دلالت کرنے والے تھے اعلی حقیقتی توحیدی توحید کی حقیقت پر و بتلانی شرکی اور شر کے بتلان پر ماں قانولی مینو اور نہیں تھے یہ کبھی بھی نہیں تھے یہ کہ ایمان لے آتے کداری کا نجزل قمل مجرمین اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس قوم مجرم کو سمجالنا کم خلائی فلاردی ممبادیم لینا زور قئی فتامل پھر ٹھہرا دیا ہم نے آپ کو خلائی فلارد ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق زمین میں خلائی فلارد لینالم لینن زراقی فتحمل ان کے بعد ممباد ہم اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا عمل کرتے ہو تم اب اس بات قیامت اور زجر منکرین قیامت کو ویدات آیات نا بینات اور جب پڑی جائے ان پر ہماری آیتیں آضے واضح, واضح بینات ادال تو علا حقیقت توحیدی ودبلانشر کی قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی یعنی قیامت کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ایتی بِقُرْآنٍ غیرِ حَاذَا لِيَاؤ قُرْآن بغیر اس مسئلے کے غیر حَاذَا تفسیرِ مدارک میں نصفی صاحب نے لکھا اے لیس فیہی ما نَسْتَعِبْ ما نَسْتَبْ مانس مان طباظہ من الباسی ضب و ضم و عالیہ لیاؤ قرآن اس کے بغیر یعنی اس قرآن میں ہمیں وعید و ڈرانہ باس کا نہ ہو اور ہمارے عالحہ کا ضم نہ ہو باس بعد الموت کا ذکر نہ ہو اور ہمارے عالحہ کا زم اور ان کی مذمت نہ ہو ان کی الوحیت کی نفی نہ ہو او بدل ہو یا بدل دو اس کو کوئی دوسری کتاب لے لو اے تشقت ذکر ہمارے علیہ کا ذکر ساقت کر د ابو سعود بھی لکھتے ہیں قاضی صاحب الی صفی ہی مانس تب من الباسی ول حسابی و جزائی و مکری ہو منظمیالی ح تنا وما, وما آئی بھی ہا وعید اللہ اس کتاب میں نہ ہو بعض بعد الموت کا تذکرہ حساب اور جزا کا تذکرہ اور نہ ہو وہ مسئلہ جو ہمیں برا لگتا ہے ہمارے علیہ کے ضم کا اور ان کے عیبوں کا ایسے مسئلے سے پاک لے آؤ نبی علیہ سلاط والسلام کے پاس آئے تھے اور نبی علیہ سلاط السلام سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں مصالحت کرنی ہے اگر تیرا بھتیجا مال چاہتا ہے تو جتنا یہ مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں اگر یہ اقتدار چاہتا ہے تو ہم سارے قبائل اس کی حکومت پہ راضی ہیں اس کی سرداری پہ راضی ہیں اور اگر تیرا یہ بھتیجا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے کسی تو جس قبیلے کی جس لڑکی حسین پہ اس نے انگلی رکھی ہم اسے دے دیں گے لیکن یہ ہمارے آلیہ کی تردید چھوڑ دے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طالب سے چچا یہ چھوڑو اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں دوسرے ہاتھ میں چاند مجھے رکھ دیں یہ ناممکن ہے ان کے لیے لیکن پھر بھی میں ان کے ساتھ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مسئلہ میرا اپنا نہیں ہے میرے اللہ کا ہے میں اس پہ مکلف اور معمور اور محکوم ہوں تو علیہم بینات اور جب پڑی جائیں پر ہماری آیت واضح واضح قال اللہ لا يرجون لقانا تو کہتے ہیں وہ لوگ جو عقیدہ نہیں رکھتے ہماری ملاقات کا تیبی قرآن غیر او بددل ہو لے آؤ قرآن بغیر اس مسئلے کے یا بدل دو اس کو قرآن توحید کے بغیر بیان کرو ہمارے شرط اور آلحا کی تردید کے بغیر بیان کرو یا بد دل ہو اسے بدل دولما کو ان ابدلہ من دل تلقسی کہہ دیجئے نہیں ہے مناسب میرے لیے کہ میں بدل ڈالوں اسے اپنی طرف سے میں تو مدعی نہیں دعی ہوں اور مدعی اپنے دعوے میں نرمی کر سکتا ہے دعی تو مدعی کے دعوے کا پابند ہوتا ہے یہ تو اللہ ہوں ان اطبیلیہ میں تابع نہیں ہوں مگر اس کا جو وہی کی جاتی ہے میری طرف انی عقاف ناس ربی عذاب عظیم بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو ڈرتا ہوں عذاب سے بڑے دن کے مانا قرآن میں تبدیلی یہ ایسیان ہے رب کی نافرمانی ہے اور بڑے عذاب کا سبب ہے کل شاء اللہ کم ولادرا کم بھی کہہ دیجیے اگر چاہتا اللہ تو میں نہ پڑتا تم پر یہ کتاب اور نہ کرتا تم کو اس پر کیونکہ فقط لبیس تو فی کو معمورا یقیناً میں نے گزاری ہے تم میں ایک عمر چالیس سال چالیس سال کی عمر میں نے گزاری ہے تمہارے عالیہ کی تردید تو میں نے پہلے نہیں کی یا میں نے چالیس سال گزارا چالیس سال کی عمر میں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو اب کیسے کروں گا تم مجھے جانتے ہو میں نے تمہیں تمہارے اندر چالیس سال کی زندگی کا عرصہ گزارا ہے اور اس چالیس سال میں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو اب کیوں کروں گا فقط لبیس فقط لبیس توفیق ممرمن قبلی ہی تو یقیناً میں نے گزارا ہے تم میں بہت بڑا حساب نی عمر کا اس سے پہلے افلاطا و تم میں عقل نہیں ہے اب پھر زجا پمن ازلم کز بن اوک ذب بھی آیاتی تو کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹ یا جٹ اللہ کی آیتوں کو ان لا يفلح المجرمون بے شک کامیاب نہیں ہوتے مجرم وہ آبدون ولا ينفعهم اب یہ مشرقوں کے شبح کا جواب ہے یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ما اس کی لا درحم جو نقصان نہیں دے سکتے اس کو لا یا سورہ سورے نحل کی آیت نمبر 73 اور حج کی آیت نمبر 12 اس کی تائید اور تفصیل میں دیکھے وہ لاف اور نہ ہی فائدہ دے سکتے ہیں ان کو نہ نفے کے ذمہ دار اور نہ نقصان اور ضرر کے دار ہیں یہ ان کی عبادتیں کرتے ہیں ها اونا عِنْدَ اونا اور کہتے ہیں یہ یہ حضرات ہمارے شفارسی ہیں اللہ کے ہاں ہم انہیں معبود نہیں مانتے بلکہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارسی ہیں شفاعاؤنا اونا کرتبی لکھتے ہیں تشفاء اولا نا فی اصلاحی معاشی ناف یہ ہمارے لیے شفارس کرتے ہیں ہماری دنیا میں معاش کی اصلاح کے بارے میں اللہ کے ہاں شفارسی ہیں تو جواب قلعت نبی اللہ مالا عالم فسم آواتی ولا فلار کہہ دیجیے آئے تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس کی کہ اللہ نہیں جانتا اسے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں تو عدم علم اللہ کا یہ دلیل ہے ایک چیز کی عادم وجود پر وہ چیز موجود ہی نہیں جو اللہ کے علم میں نہیں دوسرا جواب ہو رہا ہے سورے روم کی آیت نمبر تیرہ میں وہاں ایک دوسرا جواب ہو رہا ہے اس کا اب دیکھیے ذرا سور روم آیت نمبر تیرہ ولاق اللہ شرک آئی ام شفاؤ و قانو بھی شرک اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے حصہ داروں سے کوئی شفارسی اور یہ لوگ ہوں گے اپنے حصہ داروں سے انکار کرنے والے کافرین تو یہ انکار کریں گے آج تو شفارسی ہی, شفارس ہی کہہ رہے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بہت بہت اچھی اچھا کلام کرتے ہیں یہاں ستارویں جل صفہ چاس پہ تفسیر کبیر فرماتے ہیں انہم ورا با الاسنام ہادیم ولوسان اعلی سورت امبیام الاسور امبیاہم وا کابر وزام ان حمتغلوب عبادتی ہادی تماسیل فعن الا کلا کابر تکون عند اللہ چوتھی توجی یہ ذکر کرتے ہیں انہم ان و زاؤ ہادنام ولاؤسانہ سوربیام یہ لوگ بت اوسان اسنام انبیاء کے ان کے اکابر کے شکل پہ بنا لیتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا زموں انہم متشغلو بھی عبادت ہادی کہ یہ لوگ جب مشغول ہو جاتے ہیں ان تماثیل کی عبادت پر تو فن الائی تَكُونُ لَهُمْ تکون لہوں اللَّهِ تو پھر یہ اکابر ان کے لیے ہی ہو ہیں اللہ کے ہاں اسی طرح قاضی ابھی سعود نے بھی لکھا ہے تیسری جل صفہ دو سو پچیس پہ اور ایسا کلام سورے اس تفصیر رحلانی میں آیت نم جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر ایک سو انیس پہ بھی آلوسی نے کیا خطیب صاحب بھی لکھتے ہیں تیسری جل صفحہ اٹھارہ اور منار گیارہویں جل صفح دو سو اسی اور الملل والنحل شارستانی کی دوسری جل صفہ دو سو انچاس پہ پھر امام راضی تفسیر کبیر میں اسی صفحے پر اسی جل ستارہ انچاس نمبر صفحہ پہ لکھتے ہیں و نذیر فاض زمان اشتغال کثیر من الخلق بعظیم قبور القابری اعلی اعتقاد انهم اذا ادا قبورهم قبور لهم الحم عند الله مثال اس کی حاؤل شفاء عند عین کی مثال ہمارے زمانے میں یہ ہے اشتغال كثير کثیر من الخلق مشغول ہونا ہے بہت سے لوگوں کا بھی تعظیم قبور الکابر اکابر کی قبروں کی تعظیم پر اکٹھا ہونا ہے زیارتوں میں الا اعتقاد اس عقیدے پر انا اعظم و قبور کہ لوگ جب تعظیم کرتے ہیں ان اکابر اور اولیاء کی قبروں کی تو یکونون لہم شفا یہ اکابر اور یہ اولیاء ان کے سفارسی بن جاتے ہیں تو یہ عقیدہ تھا اولیاء کی قبروں پر جمع ہونا اور ان کی قبروں کی تعظیم درج عبادت میں کرنا اس کے طواف اور سجدے کرنا اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اولیاء اور اکابر ہمارے شفارسی ہی ہیں اللہ کے ہاں اند اللہ تو یہ شاید کا مصداق ہے وہ اللہ۔ اور کہتے ہیں یہ یہ حضرات ہمارے سفارسی ہی ہیں اللہ کے ہاں قل تو آپ کہہ دیجئے ان سے آئے تم خبر دیتے ہو اللہ کو اس پر کہ اللہ نہیں جانتا اسے نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں سبحان پاک ہے اللہ ہی صداروں سے تعالی شری کن اور بہت اونچا ہے اس سے جو یہ لوگ اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے ہیں وہ ماں کا نن سہ امت اور نہیں تھے لوگ مگر امت واحدتاً جماعت ایک گروہ ایک توحید پر فخت تو انہوں نے اختلاف کیا اللہ کے توحید کے مسئلے میں سر بقرہ کی دو سو تیرہ نمبر آیت پہ اس وضاحت ہو چکی ہے مول کلی متن سبقت میں ربی کا اور نہیں اگر نہ ہوتا حکم ہو بتاخیر تاخیر پہلے گزرا ہوا تمہارے رب کی طرف سے لخود یا بے نہ تو خام فیصلہ ہو جاتا فوراً ان کے درمیان لیکن تاخیر عذاب پر اللہ نے پہلے سے فیصلہ کیا تو خام فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان فیما فی معافی اختلیفون اس میں کہ ہیں یہ اس میں اختلاف کرنے والے جس میں اختلاف یہ کرتے ہیں بس وہ فیصلہ ہو جاتا اب اس بات رسالت اور زجر بنکار رسالت و اور کہتے ہیں یہ لا انزلا علیہ آیت تو مر ربی ہی کیوں نہیں نازل ہوتا اس نبی پر معجزہ ان کے رب کی طرف سے معجزات تو تھے لیکن آیت مطلوبہ مراد ہے مطلوب ان کا من پسند معجزہ فقل تو کہہ دیجیے ان نمل غیب اختیار غیب کا اللہ کے پاس ہے معجزات تو غیب ہے اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے علم غیب کا اللہ کے پاس ہے فقل اصل جواب سور رات کی آیت نمبر سات میں ہے دیکھیے ذرا سور رات آیت نمبر سات وہاں اصل جواب ذکر ہے ویقول ویقول اللہ ددینہ کا فرول انزلہ علیہ آیت المر ربی ہی اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کیوں نہیں نازل ہوتا نبی علیہ السلام پر ایک معجزہ ان کی پسند کا مر ربی ان کے رب کی طرف سے ان نمان تمن ذروں علی کلی قوم انہاد یہ اصل جواب ہے بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ میں معجزات کا اختیار تو نہیں یا یہ جواب عالل جواب ہے جواب اعلی جواب کیوں موجزہ ظاہر کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر سوال کہ وقت بتائیے کب اللہ حد موجزہ آپ کو دیں گے تو جواب علم غیب خاصہ ہے اللہ کا ان نم الغیب اللہ ابو سعود لکھتے ہیں لام للہ میں اختصاص کے لیے ہے اختصاص علمی یقیناً غیب کا علم ایک اللہ کے پاس ہے تو میں عالم الغیب نہیں ہوں تو موجزہ میرے دستے قدرت میں نہیں ہے فن تضرو انی معقم من المنتظرین تم بھی انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ویدا ازک نا سرحمت ممبادی ذرا اب انسان کی ناشکری کا بیان ہے جب ہم چکھ دیں چکھا دیں لوگوں کو رحمت خوشی نعمت ممبادی ذرا تکلیف کے بعد مست ہم جو پہنچی تھی ان کو اذا لحم مکرون فی آیاتینہ تو اچانک ان کے لیے تدبیر ہوتی ہے ہماری آیتوں میں مکرن اے فی آیاتینہ اضافت و تلکل منافی لام کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں ہماری آیتوں میں تان کرتے ہیں یعنی اس نعمت کی ان منافع کی اضافت اسنام کی طرف کرتے ہیں بتوں کی طرف کرتے ہیں سور نحل آیت نمبر 83 تو پھر اچانک ان کے لیے مکر ہوتا ہے تدبیر تان ہوتا ہے ہماری آیتوں میں ویزا فتح تلکل اسرع مکرا کے دیجئے اللہ بہت جل تدبیر کرنے والا ہے یا تمہاری تدبیروں کا بہت جل تمہیں جواب اور سزا دینے والا ہے اللہ رسول نا یکبو نا ماتم ہمارے رسل فرشتے لکھتے ہیں وہ جو تم تدویریں کرتے ہو ولدی یو سی رکن فل برری ولباہر یہ دلی لاقی یہ اللہ وہ ذات ہے جو لے جاتا ہے تمہیں پھر آتا ہے خشکی میں بھی اور دریا میں بھی حتا ادا کن تم فل فل کی حتیٰ کے جب ہوتے ہو تم کشتی میں و جرئی نہ بھی ہم بری ہندی اور روانہ ہوتی ہے یہ کشتی ان کے ساتھ ہوا موافق کے ساتھ ری عن تیب خطاب سے غائب کی طرف ابھی تک خطاب کے سیرے تھے کن تم فلفل کی اب جر نبی غائب کا سیرے آ گئے اسے تفنن قرآن کہتے ہیں قرآن کا تفنن و جرع نبیم بھی ری اور چل رہی ہوتی ہے یہ کشتی ان سوار کے سواروں کے ساتھ ہوا موافق کے ذریعے وہ فریقوبی یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس پر جاتی آصف اور آ جاتی ہے اس کشتی کو ہوا عاصف ان توڑنے والی یعنی ناموافق طوفانی ہوا وجا حم من کلی مکان اور آ جاتی ہے ان کے طرف موجیں ہر طرف سے وضن عحی تب ہم اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً احاطہ کیا گیا ہے ان سے احاطہ کیا گیا ہے ان سے یعنی اب یہ گھیرے گئے ہیں تو داغ اللہ مخلصین الدین پکارتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اپنے دین کو اپنی پکار کو دین سے مراد پکار یہاں آلوسی نے اس زمانے کے مشرقوں پہ خوب رد کی ہے خوب رت کی کہ یہ دریا میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس زمانے کے مشرقین دریا میں تف دا اللہ مخلصین الح الدین اور یہ ظالم دریا میں بھی اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں اور پھر حضرت اکرما رضی اللہ تعالیٰ ہو کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب فتح مکے کے دن بھاگ رہے تھے اور کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کو بنور نے گیر دیا تو ملا نا خدا نے کہا اخلی سو دینہ خالص کر لو اپنا دینے کلّہ کے لیے اللہ کو پکارو تو اکرما نے کہا دوسرے عالیہ اولیاء بزرگان کہاں گئے تو اللہ نے کہا یہاں دریا میں اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں چلتا ایک اللہ کو پکارو اللہ کے سوا کسی کی طاقت یا نہیں لات منات حبل بل وغیرہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو انہوں نے قسم کھائی دریا ہی میں اے اللہ اگر دریا سے مجھے صحیح سلامت تو نے نکال دیا تو میں جاؤں گا اپنا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں رکھوں گا جو بات ہم نے خوشکی پہ نہیں مانی ان کی وہ بات تو ہماری سمجھ میں آ گئی دریا میں پھر رحلمانی میں آلوسی صاحب لکھتے وان تبیرن بننا سلی اوم دا ترام امر خطیر و خط بن جسیم في فی بر، فیبرن او بہرن داؤ ملا یدرا ولاسماؤ فمن ہومئی را ولیسا ومن ہومئی یونا دیا بل خمیسا ولا عباسا ومنهم من يستغيث واحد الائمه ويل لله تو جانتا ہے کہ آج کے دن اج اس زمانے کے مشرک جب کوئی تکلیف میں گرفتار ہو جائیں اذا اعتراهم امر خطير و خطب جسيم في بر و بحر تو اس وقت دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يدعو الحاضر بعض ان میں سے وہ ہیں جو کہ حضر علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور الیاس کو علیہ السلام اور بعض آواز کرتے ہیں اب الخمیس اور عباس کو اور بعض تو وہ ہیں جو آئما سے امداد مانگتے ہیں وہی اللہ ہل مشتقہ رحلمانی تیرویں گیارہویں صفحہ ایک سو تیس اور پھر فرماتے ہیں فبی اللہ تعالی تجھے اللہ کے ذات کی قسم اللہ کی ذات کی قسم ای الفریقینی منہادی الحیثیہ عہدا سبیلا کون سا ان دو گروہوں میں سے اس حیثیت سے بہت سیدھی راہ پانے والا ہے مکے کے مشرقین بر میں تو شرک کرتے تھے باہر میں ایک اللہ کو پکارتے تھے ہمارے زمانے کے مشرقین بر اور بہر میں غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں ہر حال میں اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والے ہیں ان کی تو یہ حالت ہے دا اللہ مخلصین لہ الدین مخلصین منصوب بنا برحالیت ہے تو یہ پکارتے ہیں اللہ کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اپنا اپنی پکار کو کہتے ہیں لنا منہادی من اگر اللہ تو نے نجات دے دی ہمیں اس تکلیف سے تو خامخا ہو جائیں گے ہم شکر گزاروں میں سے انجا ہوں اے دا ہم یبگون فل اردی بھی غیر جب ہم نجات دے, دے ان کو تو اچانک یہ پھر فساد کرنے والے ہیں یبغون بغی سے ہے بغاوت کرنے والے ہوتے ہیں زمین میں نامناسب یا ایو ہنا سما بگیو کمالان فسی کمولو گو یقیناً سزا تمہاری بغاوت اور سرکشی کی تمہارے نفسوں پر ہے متال حیات دنیا یہ چکھنا ہے دنیا کی زندگی کے فائدوں کا سم ایلینا مرجوکم پھر میری طرف واپسی ہے تمہاری یبگنا یبگون خاضی اب سعود لکھتے ہیں الى عبادت غیر ولا والعمل معاسی فساد کرتے ہیں لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف پکارتے ہیں اور گناہوں کے کام کرتے ہیں یہ فساد ہے بغاوت ہے تو متا الحیات متا الحیات دنیا تمت مت الحیات دنیا یا فی مطاع الحیات دنیا سُمَّ میل نہ مرجیو کم پھر ہماری طرف تمہاری واپسی ہے تو خبر دار کر دیں گے تم کو اس پر جو کہتے تھے تم وہ عمل کرنے والے اب تزہید منت دن سرے آن کی آیت نمبر پینسٹھ میں بھی اسی طرح ہے اِنَّمَا مَسَلُ حَيَاتِ كَمَا ان نما مسل الدُّنْيَا دنیا کما انزل نہ من یقیناً مثال دنیا کی زندگی کی جیسے بارش برساتے ہیں ہم اس بارش کو اوپر سے فختلا قبی ہی نبات الردی تو مختلط کر دیتے ہیں اس کے ذریعے مختلط کر دیتے اللہ اس کے ذریعے نبات الردی زمین کی فصل کو ممایا کل اناس اس سے جو کھاتے ہیں لوگ ولا نام اور جانور کھڑوپ کر دیتے ہیں اس بارش کے ذریعے فصل زمین کی اسے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور حتائدہ حضرت الرد و ذخرفاہ حتا کہ پکڑ لیتی ہے زمین اپنی تازگی کو وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے مزین ہو جاتی ہے وزن نہ علیحہ اور گمان کرتا ہے اہل اس کا مالک اس کا کہ یقیناً یہ قدرت رکھنے والے ہیں اس پر اتاحا امرا علی او نہ تو آ جاتا ہے اس فصل کی کو ہمارا حکم عذاب کا رات کے وقت یا دن کے وقت فجال نہا حسیدن تو ٹھہرا دیتے ہم اس کو حسیدا ذرہ ذرہ حسید اے محسوداً کل تغنا بلام سے گویا کہ نہیں تھا یہاں کل کچھ بھی کدالی نفصل فصل الایاتری قومیت اسی طرح ہم واضح کرتے ہیں اپنے دلائل اس قوم کے لیے جو سوچ اور فکر کرتے ہیں اللہ دار السلام اور اللہ دعوت دیتا ہے بلاتا ہے تمہیں دار السلام کی طرف جنت کی طرف جہاں کثرت السلام ہوگا وہاں سلامتی بھی ہوگی یا وہ دار ہے سلام ذات کی کا مہمان خانہ ہے سلام صفت ہے اللہ کی وہدی میشا سراتم مستقیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ کی طرف اب بشارت للدینا حسن الحسنہ و ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی کہ الحسنہ جنت ہوگی وہ زیادہ اور اس سے زیادت زیادہ جنت سے زیادہ نعمتیں کیا ہیں سراج المنیر بے خطیب صاحب لکھتے ہیں نظر فی خرا یہ اللہ کی طرف نظر ہے دیدار الہی ہے آخرت میں وہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا ان کو نصیب ولا ارحق جو کا ترون الا <زِلَّة> ذلہ یہ بشارت تھی اور نہیں پہنچے گا ان کے چہروں کو قطر قطر اے غبارن اسود کالا دھواں ولا ذل اور نہ ذلت نہیں پہنچی گئے ان کو قطر و بار یا اور نہ ذلت ولائی کا صاحب الجن یہ لوگ جنتی ہیں یہ ہوں گے اس جنت میں ہمیشہ و لدینہ کا سب سیات اور یہ تخویف اخری ہے وہ لوگ جنہوں نے کی برائیاں سیاحت جزاو سیاتی بھی بدلہ دیا جائے گا برائی کا اس کی مثل جتنی برائی کی اتنی سزا و ترحکم اور پہنچ جائے گی ان کو ذلت مال مین اللہ ہی مناسم نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا اور ان کے منہ اتنے کالے ہوں گے کانا اخشیت وجوہ قطام مظلما گویا کہ چھپایا ہوگا ان کے چہروں کو ایک ٹکڑے نے مینل لے رات سے مظلم رات کے اندھیرے کے ٹکڑے نے مظلم اندھیرا الائی اصحاب النار یہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ کافر کا پورا بدن ترحم زلہ ذلت میں ہوگا اب اس بات قیامت اور تخفیف مجرموں کو کوئی ما شروع ہم جمیاں اور یاد کرو وہ دن کے جمع کر دیں گے ہم ان سب کو تو پھر فرمائیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا مکان کم کھڑے ہو جاؤ تم اپنی جگہ انتم تم تم و شرکاؤ کم اور تمہارے ہی صدار فضی النا بے نہ ہوں تو جدائی لے آئیں گے ہم ان کے درمیان مکان اکم الزمو مکان کم اپنی جگہ پہ کھڑے رہو تم و شور کا اکم اور تمہارے ہی صدار تو جدائی لے آئیں گے ہم ان کے درمیان وقال شور کا اور کہیں گے شور ان کے شور کون ہے تفصیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں وقول سالس ون المراد بحاؤ شرکائی کل من و اللہ من, مِن سنمن و شمسن و قمر و انسین و جنین و ملکن قول سالس یہ ہے کہ مراد ہاؤل اس ان شرکا سے کل من ہر وہ ہے جت کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے سوا من سنمن بت ہوں و شمسن سورج ہو و قمر ان چاند ہو و انسین و جنّی انسی ہو جنی ہو و ملا فرشتہ ہو سب کو کہیں گے قاضی ابو سعود بھی لکھتے ہیں تیسری جل میں صفحہ دو سو چونتیس میں ول مراد اب شرکا الملا کا و اوزیر ول مسیح من آبد ہم مراد شرکا سے فرشتے ہیں عزیر اور مسیح ہے اور ان کے علاوہ اور ہیں ان میں سے جن کی عبادت انہوں نے کی تھی من العلم علم والوں آلوسی صاحب بھی لکھتے ہیں روح المانی میں المراد الب مراد ان سے ملائکہ ازیر مسیح اور غیر حمن عاب المن المی کرتبی بھی لکھتے ہیں آنا بشرکا الملائکہ مراد شرکا سے ملائکہ ہے ابن کثیر بھی لکھتے ہیں وہ فی ہادا تب کی تن حاضی مل مشرقین اللہ آبود اللہ فمن لاس معیو بہت عجیب رونے کی بات ہے بڑی بات ہے کہ ان کی وجہ سے اولیاء کو بھی کہا جائے گا کھڑے ہو جاؤ تم اور تمہارے شرکا بھی وقال شورکا اور کہیں گے ان مشرکوں کے شرکا کا ماکن تمہیں نہیں تھے تم ہماری عبادت کرنے والے تابود نبی امرنا ہمارے حکم سے ہماری عبادت کرنے والے تو تم نہیں تھے فقفا بلائی شہید ہم بین تو کافی ہے خاص اللہ گواہ ہمارے اور تمہارے درمیان ان کننا یقیناً تھے ہم آنے عبادتکم کم تمہاری اس عبادت سے نہ خبر تو نفی سماول موتا بھی ہو گئی کیونکہ یہ تو جاتے تھے ان کی قبروں کے پاس انہیں پکارا کرتے تھے لیکن یہ اولیا سنتے نہیں تھے حنالی تبلو بلو کلو اس جگہ امتحان کر دیا جائے گا وقت یا جگہ ہر ایک نفس کا ماسلفت ما اس میں جو اس نے کیا تھا دنیا میں اللہ۔ اور واپس کیے جائیں گے اللہ کی طرف مولا ہم الحق جو مالک ہے ان کا سچا وزل عنہم ما کانو یفتر اور گم ہو جائے گا ان سے وہ کہتے یہ جھوٹ بنانے والے اب دلیل عقلی اعترافی کل مئی عرض وکمن سماعی ولد کہہ دیجیے کون رزق دیتا ہے تم کو اوپر سے اور نیچے سے املی کچھ سما ولاب سارا یا کون مالک ہے کانوں کا من بل بالمطر ارد بن نباتی اوپر سے رزق بارش برسانا نیچے سے فصلیں اگانا یا کون مالک ہے کانوں اور انکھوں کا وہ مئی اخریج الحی یا مین تھی اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے کون ہے وہ یخریج الح مئی تمین اور کون نکالتا ہے مر مردہ کو زندہ سے زندہ کو مردہ سے یعنی انڈے سے مرغی کا بچہ اور مرغی سے پھر انڈا یا معاشد سے مشرق اور مشرق سے معاشد کو کون پیدا کرتا ہے وہ میں ادبر المرا اور کون نظام کا چلاتا ہے مدبر ہے کون تدبیر کرنے والا ہے سارے فیصلوں کی فصول اللہ تو جلدی ہے کہ یہ کہیں گے ایک ہی اللہ فقل تو آپ کہہ دیجیے فلا تتکون ہوا تم نہیں ڈرتے اللہ سے فضالی کو ملا ربو کو محق و تفریح انصیفات افلا تتکون اے تتکون شر کفل عبودی تھی دا ترف تم کیا بڑی بات کی ہے امام نصفی حنفی نے تفصیر مدارک میں افلا تتکون شر کفل عبودی تھی دا تارف تم کیوں نہیں ڈرتے اپنے آپ کو نہیں بچاتے شرک فی العبودیت سے جب تم اعتراف کرتے ہو ربوبیت کا تفسیر مدارے کا فضالی کم اللہ ہو ربو الحق تو انصفات والا تمہارا اللہ تمہارا رب ہے حق فمادہ بادل حقل تو فمادہ ای لطن بادل حق حق کے بعد کیا رہ بچتی ہے فما فماز بادل حقی فماز آبادل حقی اے کیا ہیلا ہے حق کے بعد کیا بچتا ہے بادل حقی عبادت ترک حقی الت ذلال نہیں بچتا بادل حقی باد ترک ترقل حقی الفظلال مگر گمراہی یا با فمادہ بادل حقی عبادت غیر اللہ ضلال تصیل میں ابن جزئی معنی کرتے ہیں غیر اللہ کی عبادت تو ہے ہی گمراہی فنہ تسرفون تو کس طرف تم پھیر دیے گئے تس من التوحید توحید لشر کے مدارک میں نصفی کہتے تو عید سے شرک کی طرف پھیر دیے گئے کزالی کا حقت کلیمت و ربی کا دینہ فسق کزالی کا مکاف تشبیہ بمانے لام تعلی لیا ہے اسی طرح لگ گیا اسی وجہ سے لگ گیا حکم تیرے رب کے عذاب کا تیرے رب کا حکم لگ گیا اللہ ددینہ فسق لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے انہم لا ان کے اقینا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے الحلمن شور کا من خلقہ یہ زجر بشرک اور دلیل آخری الزامی کہ دیجیے آیا ہے کوئی تمہارے ہی سداروں میں سے من وہ ابد الخلقہ جو پیدا کرنے والا ہے مخلوق کا سمئی د پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو نہیں کوئی بھی نہیں ہے یہ چپ ہو جائیں گے تو قول اللہ تو کہہ دے ایک اللہ ہے مخلوق کو پیدا کرنے والا پیدا کرنے والا مخلوق کا سمئی عید اور پھر واپس کر دے گا اس مخلوق کو فارنہ تو فکون تو کس طرف تم پھر گئے الحالمن من کا ای کمیہ دی الحق کہہ دیجئے آیا ہے کوئی تمہارے شرکا میں سے وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے حق کی طرف یہ دوسری دلیل آخرزام تو یہ خاموش ہو جائیں گے تو کہہ دیجئے ایک اللہ راہ دکھاتا ہے پہنچاتا ہے حق کی طرف یہدی ہدایت بمانے عیسار المطلوب مطلوب تک پہنچاتا ہے آفام یہ دیجیت افامیہ دی آیا وہ جو کہ راہ دکھاتا ہے ارات و طریق کے معنی پہ ہے ہدایت ہے آیا وہ جو راہ دکھاتا ہے راہ دکھاتا ہے الاحق حق کی طرف احق وہ بہت حقدار ہے تب کہ اس کی تابیداری کی جائے ام اللہ یہ وہ جو کہ راہ نہیں دکھا سکتا یہی دیے لایہ تری اللہ مگر یہ کہ اسے راہ دکھائی جائے وہ خود راہ نہیں پا سکتا اے ابن کثیر نے یہ کیا مانا کیا فما لكم اے فما بالکم کی فتح کم کف بین اللہ و بین خلقی و عدلتم و تم ہادہ بہادا حل افاردت حلہ افراد مرب تو مانا یہ ہوا دیکھیں میں یہ فمال حکم کے فتح کم آپ کو کہتا ہوں یہ پہلی جملے پہ اپنے آپ کو سمجھائی آیا وہ ذات یہدی دی جو راہ دکھاتا ہے حق کی طرف حق کو وہ زیادہ حقدار ہے تباہ کے اس کی تابیداری کی جائے ام من یا وہ لا یہدی جو خود راہ نہیں پا سکتا اللہ جس مگر جب اسے ہدایت دی جائے راہ دکھائی جائے تو فما حکم کئی کیا ہو گیا تم کو کس طرح برے فیصلے کرتے ہو تم ہمایت بھی اکثر ہم اللہ ذنا اور تابیداری نہیں کرتے اکثر ان میں سے مگر گمان کی فما حکم کئی فتح پہ وہ عبارت ابن کثیر کی یاد رکھ لو بہت اچھی عبارت ہے فما بالو کم کئی فصوی تم بے نبین کیا ہو گیا تم کو کس طرح تم نے اللہ اور اللہ کے درمی مخلوق کے درمیان تصویہ کر دیا برابری لے آئی و عادل تم اور تم نے برابر کر دیا خالق و مخلوق کے ساتھ وعابت تم ہادہ اور تم عبادت کرتے ہو اللہ کی بھی اور بندوں کی بھی حل افراد تم ربا ہائے ہائے تم نے رب کے حق کو رد کر دیا فمال کم کئی کیا ہو گیا تم کو کیسے تم برے فیصلے کرتے ہو مشرقوں کی دلیل تو ذرا سنو عمایت بھی اکثر ہم اللہ اور تابیداری نہیں کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی گمان ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سن لیں انلاغنی من الحقیل شی آ بے شک گمان فائدہ نہیں دیتا حق کے مقابلے میں ذرہ بر بھی ان اللہ علی ممبا فعلون بے شک اللہ جاننے والا ہے اس کا جو یہ کرتے ہیں وَمَا كَانَ ها أَن يُفترى مِن دون صدق ہے قرآن کریم کا اور نہیں ہے یہ قرآن کیسے کوئی بنا سکے اللہ کے کیسے قرآن کو کون بنا سکتا ہے یہ تو اللہ کی کتاب ہے ولیکن تصدیق اللہ لیکن یہ تصدیق ہے اس کی بین ادے جو اس سے پہلے تھی وہ تفصیل الکتاب اور یہ تفصیل ہے اللہ کے احکام کی کتاب اللہ کے احکام لارے بفی ہی میں رب العالمین کوئی شک نہیں ہے اس میں یہ مخلوقات کے رب کی طرف سے ہے اب صدق رسالت کے اور زجر منکرین رسالت کو ام یقول افطرا یا کہتے ہیں یہ لوگ کہ بنایا ہے اس قرآن کو نبی علیہ السلام نے کہتے ہیں گھڑ لیا کل تو کہہ دیجیے فاتو بھی صورت لے آؤ ایک صورت قرآن کی طرح دلائل میں مسلی ہی فل بلاغتی وہ حسن الرتواطی و جزالت اسی میں آلوسی فرماتے ہیں قرآن کی طرح بلاغت اور حسن تیبات اور جلا جزالت معنی میں معنی کی پختگی لے آؤ نہ تم بھی ایک صورت و دنست تم اور پکارو جس کو تم چاہو جس پہ تمہاری طاقت ہو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کو بھی پکار لو ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے تو لے اپنے معبودین کو بھی پکارو کیونکہ لے ان ہو بھی فساحتی ہی وہ ہی وہ ہی وہ ہی لا تكون اللہ من عند اللہ ابن کثیر اور بقائی نظم و میں یہ معنی کرتے قرآن اپنی فساد اور بلاغت اور وجازت اور حلاوت ہر اعتبار سے اتنا اعجاز ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور اس کی طاقت نہیں رکھتا بل بما لم بلکہ زبو بھی ما علم بھی علمی ہی بلکہ انہوں نے تکزیب کی ہے اس چیز کی کہ احاطہ نہیں کیا اس کے علم کا اے من جاہلی شی ان خطیب صاحب سے راج المنیر میں کہتے ہیں من جاہلی شی ان ایک چیز سے جہالت کی وجہ سے اس کے ساتھ دشمن تم خبر ہی نہیں بعض لوگ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں تو تم نے قرآن پڑھا ہے تو دیکھ تو صحیح اللہ کے قرآن کو پھر کہنا کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے بلکہ زبو بھی معلوم یو ہی بلکہ انہوں نے جٹ بیماں اس کو لم یوحی تو کی اس پر کہ نہیں احاطہ کیا انہوں نے اس سے بے اس کے علم کا اس کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا اس پہ سمجھے ہی نہیں وال مایاتیم طاویل اور ابھی نہیں آئی ان کے پاس انجام اس تکذیب کا ان کے پاس اس تغذیب کا بھی انجام نہیں آیا عاقبت دا نم انل کتاب عاقیبت دمن کی تاب لاندے دیتا کدالی کا کزب من نمن قبلیم اسی طرح جٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فنظر ظرقئی فقانہ عاقبت ظالمین تو دیکھ لیجئے کیسے تھا انجام ظالموں کا ومن ہم امین ابی اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر ومن ہم اللہ امین اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے قرآن پر تصدیق نہیں کرتے وَرَبُّكَ و بالمسدین اور تیرا رب جاننے والا ہے فسادیوں کو تسلی وہ كَذَّبُوكَ کا عَمَلِي کا فقلی عملی اگر انہوں نے آپ کی تکزیب کی تو آپ کہہ دیجئے ان کو میرے لیے بدلہ ہے میرے عمل کا اور تمہارے لیے سزا ہے تمہارے عمل کی ان تم بری مما عاملو تم بے زار ہو سے جو میں عمل کرتا مما اور میں بے ہوں سے جو تم عمل کرتے ہو ومن ہم علیق تسلی ہے اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو کان رکھتے ہیں آپ کی طرف افانت اس میں آپ سنا سکتے ہیں بہرے کو والو کان الایا کرون اگر چہ ہو بے عقل بہرا بھی ہے اور پاگل بھی ہے تو کیسے اسے سمجھائیں گے اللہ وَمِنْهُمْ ہم يَنْظُرُ إِلَيْكَ اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف افانتتل عمیا آیا آپ راہ دکھا سکتے ہیں اندھے کو ولو کانوی لا سیرو نہ گرچے ہو یہ نہ دیکھنے والے لا سیرو نہ دل کے اندھے ہوں تو دل کے اندھوں کو آپ کیا دکھائیں گے ان اللہ یہ وہ کا جواب بے شک اللہ لا یزل انا سشین ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برولا کن نہ سانفسا ہوں ازلم لیکن لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ نے قوت سامیہ اور فاہمہ سلب کی تو یہ ظلم نہیں ہے یہ تو ان کے عمل کی وجہ سے ہے اللہ بے کثیر لکھتے فول ہاکم المترفی ملکی ہی معاشہ اللہ حاکم ہے متصرف ہے اختیار رکھنے والا ہے اپنے ملکیت میں جو چاہے تو یہ اس اللہ کا خلاف کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور ان سے فہم کا اسباب کو سلب کر دیا وہ من ہوں میں وہ یوم عشر اور یاد کرو وہ دن کے اللہ جمع کر دے گا ان کو اس بات قیامت یہ ساتویں مرتبہ ہے اس صورت میں یاد کرو وہ دن کے جمع کر دے گا ان کو اللہ کا علم یلبسو گویا کہ انہوں نے وقت نہیں گزارا تھا دنیا میں یا قبر میں اللہ سا من منہار مگر ایک گڑی دن سے یتعارفون بینہم یتعارفون بینہم نہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے آپ اس میں قد خصر اللہ ددین کزبو اللہ یقیناً تاوانی ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی ملاقات کو قیامت کے دن کی تقزیب کی تھی وہ ماکان و اور نہیں ہیں تھے یہ سیدھی راہ پانے والے اب تخویف اور تسلی نبی علیہ السلام کو اور تخویف منکرین کو او نُرِيَنَّكَ کا الَّذِي الدی نائی دو یا تو ہم دکھا دیں گے آپ کو بعض وہ عذاب جس سے ڈراتے ہیں ہم ان کو یا جس کا وعدہ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ اونا توف کا یا وفات کر دیں گے آپ کو فیل نا ہم تو ہماری طرف واپسی ان کی ہے سم اللہ پھر اللہ گواہ ہوگا اس پر جو یہ کرنے والے ہیں مظہری لکھتے ہیں اور مدارک نے یہ لکھا کہ دنیا میں اللہ ان کو سزا دے دے گا تو وہ آپ کو دکھا دے گا لیکن اگر نہ توفینہ کا ہم وفات کر دے آپ کو تو پھر آخرت میں ان کا انجام آپ کو بتا دیں گے کیونکہ بادل وفات امبیات دنیا اور دنیا والوں کے حالات سے خبردار نہیں ہوتے یا تو دکھا دیں گے آپ کو بعد اللہ دین او نہ توفینہ کا یا وفات کر دیں گے آپ کو تو پھر تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے ان کی انجام دنیاوی کو تو پھر فیل انعامر جیو ہم ہماری طرف واپسی ان کی ہے یعنی قیامت والے عذاب کو آپ کے سامنے کر دکھا دیں گے ان, ان کا سم اللہ ہو شہید العلامہ فارون پھر دیکھو اللہ گواہ ہے اس پر جو یہ کرتے ہیں ولی کل امت الرسول رسول دنیاوی یا اخروی ہر ایک گروہ کے لیے ایک پہنچانے والا ہوتا ہے اللہ کے پیغامات کا رسول ہر امت کے لیے ایک رسول ہوتا ہے فیدا جا رسول جب آ جائے ان رسول ان کا یہاں یہ پہلی آت میں سم اللہ یہ سما بمانے واؤ ہے سما برائے تاقیب ذکری ہے تو جب آ جاتا تھا ان کا رسول قضیہ بے تو فیصلہ ہو جاتا تھا ان کے درمیان انصاف سے نہ ماننے والوں کو عذاب اور ماننے والوں کو نجات مل جاتی تھی وہ ہم ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا جاتا تھا وقول و نمت احاد الواد پھر زجر بنکار القیامت اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا قیامت کب آئے گی اگر ہو تم سچے کل تو کہہ دیے لاملی کُلی نہ سیزر روم والا نہ میں مالک نہیں ہوں اپنے آپ کے لئے نہ ضرر دور کرنے کا اور نہ نفع پہنچانے کا میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے لاملی کو تو یہاں انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا جو کہ علم غیب کی دلیل ہے اور نفی ہو رہی ہے تصرف کی لاملی کو یعنی عالم الغیب تو وہ ہوگا قیامت کے احوال کو جاننے والا تو وہ ہوگا جو کہ متصرف ہو میں متصرف نہیں تو عالم الغیب کیسے اللہ ماشاء اللہ لیکن ما شاء اللہ لیکن وہ جو چاہے اللہ تو مجھے فائدہ دے دیتا ہے تکلیف سے بچاتا ہے یہ کلی امت جل ہر ایک امت کے لیے ایک نیٹا ہے مقرر اذا جا جل ہم فلاستہ فرو جب آجائے ان کا نیٹا اور وقت تو پیچھے نہیں ہوتا ایک سات اور لمحہ اور ناگی ہوتے ہیں یہ کل ارائی تم ان اطا کم آزا بہو بیاتن او نہارا تخفیف ہے کہہ دیجیے خبر دے دو مجھے اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب بیاتن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت مع ذا یس تاجل المجرمون اے ایویلۃن یس تاجل من ہو من العضاب المجرمون پھر کون سا طریقہ ہے کہ جلدی سے اختیار کریں گے عذاب کے بچنے کے لیے مجرم کس طریقے سے بچو گے اللہ کا عذاب حاجت ایو حیلۃً یس من ہوئے من العضاب المجرمون یا ایل اعضابی استاج البیحل مجرمون کون سا عذاب ہے کہ جلدی کریں گے اس پر مجرم نوح کی طرح یا عادیوں کی طرح یا سمودیوں کی طرح یا اصحاب مدین کی طرح یا قوام لود کی طرح کس طرح یہ کون سے عذاب سے معذب ہونا پسند کریں گے اسم ادا ماوقع تقدیم تاخیر ہے کلام میں اسم ادا ماوقا امن تم بھی ادا وقع جب واقع ہو جائے عذاب اسم آمن تم بھی پھر اس وقت تم ایمان لاؤ گے یا سم ہے موت کے وقت ایمان لاؤ گے پھر تو بعید ہے اسم ادا وقع آیا اس وقت جب کہ واقع ہو جائے عذاب آمن تم بھی پھر اس وقت تم ایمان مان لاؤ گے قرآن پر نبی علیہ السلام پر تو پھر اس وقت کہا جائے گا آل آنا اب ایمان لائے ہو تم وقت کن تم تستاجی اور یقیناً تھے تم بھی ہی اس عذاب پر تستاجی جلدی کرنے والے سم قیل الدینہ ظلم پھر کہہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چکل و عذاب ہمیش گیری کا حل تجزون اللہ ما بما کن تم تمہیں بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس کا کہ تھے تم کرنے والے وہ استمبی کا حق ہو پوچھتے ہیں آپ سے پھر اس بات قیامت اور قیامت پہ قسم پوچھتے ہیں آپ سے آیا حق ہے یہ قیامت قل تو کہہ دیجئے ای جی جناب وربی ای بمان نام ورب بھی اور قسم ہے میرے رب کی میرے رب کی قسم ہے ان نہ یقینا حقن یقیناً یہ قیامت خام خا حق ہے ومان تم بھی معجزین اور نہیں ہو تم کمزور کرنے والے اللہ کو ولو ان کلی نفسن اور اگر ہو ہر ایک نفس کے لیے ضلع جس نے ظلم کیا تھا جس نے ظلم کیا تھا ما فل عردیس وہ کچھ جو کہ زمین میں ہے لفت بھی کہ فدیہ دے دے اس کے ذریعے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو سورہ معاہدہ کی آیت نمبر چھتیس میں گزر چکا ہے ما تو قبل یہ قبول نہیں ہوگا واسر الدامت ماراول آزاب اور چھپا دیں گے یہ ندامت کو اثر ازداد میں سے اظہرو کے معنی میں ظاہر کر دیں گے یہ ندامت اور پشیمانی کو لمحہ راہ ال جبکہ دیکھ لے یہ اللہ کے عذاب کو وہ قدیہ بئی اور فیصلہ ہو جائے گا ان کے درمیان بالقست انصاف کے ساتھ وہ ہملہ یو اور ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ ان داف سماواتی ورد دعوت خبردار یقیناً ایک اللہ کے اختیار میں ہے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے ان وعد اللہ ان نواد اللہ حقن خبردار بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولیکن لا يعلمون لیکن اکثر ان میں سے ایمان نہیں جانتے لا يعلمون نہیں جانتے جاہل ہیں و یمیت یہ اللہ زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے وہی لر جاؤن اور اس صلاح کی طرف تم سب واپس کیے جاؤ گے اب ترغیب لقرآن یاسو او لوگو قد جات کم معید تم رب بھی کم یقیناً آ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے بشفا الماف دور اور شفا ہے ان بیماریوں کی جو کہ سینے میں ہوتی ہیں دلوں میں ہوتی ہیں وہ ہودن اور ہدایت ہے وہ رحمت العلمین اور رحمت ہے مومنوں کے لیے چار صفات پہلی صفت موعظہ موعظہ آ تمہارے پاس نصیحت موعظہ کیا روح المانی میں فرماتے ہیں آلوسی اے تہذیب الظاہری عما لائمبغی تہذیب الظاہری لا یمبگی ظاہر کی تہذیب ظاہر کو پاک کرنا عمّا لا یمبگی ان صفات سے جو مناسب نہیں ہے دوسری صفت شفا ان تہذیب الباط تہذیب الباطینی عنل آقائی دلفاصدہ تیسری صفت ہودن اے تحل نفسی بلاقائی دل حق تیول اخلاق الفاظلہ اور چوتھی صفت و رحمتن اے تجلن انوار روحلمانی نے لکھا آ گئی تمہارے پاس نصیحت یعنی تمہارے ظاہر کو درست کرنے والی خ... صاف کرنے والی ان صفات سے جو لائم بگی ہے نامناسب ہے اور شفا تہذیب الاخلاق تہذیب الباطن عن العقائد الفاصلہ تمہارے دل کو صحیح کرنے والی اور پاک کرنے والی عقائد فاصلہ سے وہ ہودن اے تحلن نفس بلاعقائد الحق والاخلاق الفاضلہ نفس کو مزین کرنا عقائد حقاق کے ساتھ اور اخلاق فادلہ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رحمت تجلل الوار یہ اثر ہے ہدایت کا اور احمد اثر ہے ہدایت کی او لوگوں یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور شفا ان بیماریوں کی فص صدور جو سینے میں ہیں باطنی امراض سے شفا ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے فی الدنیا و رحمت المین اور رحمت ہے کے لیے بھی فضل اللہ و برحمتی کہہ دیجیے اللہ کے فضل سے اور اللہ کی رحمت سے فضل سے مراد کیا ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں فضل سے مراد ایمان رحمت سے مراد قرآن بھی فضل ایمان کی دولت و برحمتی قرآن کی دولت اور علم فویدہ علی بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں بی فضل اللہ قرآن و بر دین اسلام بعض فرماتے ہیں بھی فضل اللہ قرآن و تمہارا اہل ٹھہرانا اس قرآن کے لیے اللہ کی رحمت تمہارا اہل ٹھہرانا اس قرآن کے لیے کہہ دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر فبی دالی کا کا اس میں اشارہ ہے مفرت کا اور مفرول ہے فلی افرح فی ہے تو اس پر پہلے تو دو چیزیں ذکر ہوئی فضل اللہ اور رحمتی ہی لیکن ظالی کا اشارہ مفرت کا یعنی یہ دو دو نہیں ہے بس ایک ہی ہے دو دو نہیں بلکہ ایک ہی ہے وہ ایک قرآن ایمان ہے اور ایمان قرآن ہے جدا جدا نہیں ہے فویض اور فلی غائب کا سیگا جمع غائب کیونکہ تفرحو میں پھر شک اور شبہ پیدا ہوتا تھا کہ قرآن میں صرف صحابہ کے لیے خوشی ہے کیونکہ تفرحو کے مخاطبین صحابہ کرام تو اس وہم کا جواب دے دیا گیا صرف صحابہ کے لیے نہیں فبی دا تو اس قرآن اور ایمان پر یہ سارے لوگ خوش ہو جائیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا منہ دا اللہ ولقرآن شکل فاقت اللہ الفقر بین القی آمہ جس کو اللہ اسلام کی ہدایت دے دے اور قرآن کا علم دے دے پھر یہ فاقے کی شکایت کرے تو اللہ فقر اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان قیامت تک لکھ دے گا قیامت تک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ فقر کو لکھ دے گا فبیدہ علی کا تو اس قرآن اور ایمان پر یہ لوگ خوش ہو جائیں کیوں ہوا خیر اما اجمعون کہ یہ قرآن بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں تمہاری دولت ساری دولتوں سے اونچی دولت ہے رودینہ قسمت الجبارفینہ لنا علم جو حالی العلم فن لا اب قالا المال فنی عن قریبو ہم جب بارزاد کی اس تقسیم پہ ان سے بہت راضی ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے کہ اللہ نے تقسیم کی ہمارے حصے میں قرآن کا علم اور جاہلوں کے حصے میں دنیا کی مال اور دنیا کا مال اور دولتیں لکھی کیوں ہماری اس تقسیم پہ رضائے اس لیے کہ علم باقی ہے اس کے لیے فنا نہیں اور مال تو جلدی ہے کہ فنا ہو جائے گا قل کہہ دیجئے خبر دے دو مجھے اس کی جو نازل فرمائے اللہ نے تمہارے لیے مر رزق کسی رزق سے فجال تم من ہورام حلال تو ٹہراتے ہو تم اس سے حرام اور حلال اپنی طرف سے قل آ اللہ دین لم اللہ ہی تفترون تو کہہ دیجئے آئے اللہ نے حکم کیا ہے تم کو یا اللہ پہ تم جھوٹ بناتے ہو قیامتی اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو, جو بناتے ہیں اللہ پہ جھوٹ کیا گمان ہے ان لوگوں کا قیامت پر تخفیفی ان اللہ فضل ناس بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر ولا کناکر لیکن اکثر ان میں سے شکر نہیں ادا کرتے اللہ کی نعمتوں کا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وما تَتْلُو من ہو من قرآن اور نہیں ہوتے آپ کسی حال میں بھی اور نہیں پڑھتے آپ من ہو اس قرآن سے من قرآن کچھ پڑھنا ما من ہو من ہو ضمیر قرآن کی طرف راجی ہے اور یہ ازمار قبل قب ہے تفخیم کے لیے قرآن تو بعد میں ذکر ہو رہا ہے تو ازمار قبل لذکر لے تفخیم عظمت کی دل دلیل ہے اور من تبعیزی ہے ما تتلو ام من القرآن یا من ہو ضمیر اللہ کی طرف راجے ما تتلو من اللہ من قرآن اور نہیں پڑھتے آپ اللہ کی طرف سے من قرآن ان کچھ قرآن ولا تعامل من عمل اور عمل نہیں کرتے تم کوئی عمل اللہ کن علیکم کم شہودا مگر ہم ہوتے ہیں تم پر گواہ ہمیں معلوم ہے سب کچھ علم کلی ہے اللہ کی استفی دونفی ہی جب تم شروع ہوتے ہو کسی کام میں وہ مایازوب عام رب بھی کمی مسقالی ضرتن مایازوبو یغیب اور نہیں چھپتا تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں اور نہ آسمان میں ولاسورم انزاری کا ولا اخبرا اور نہ چھوٹا اس ذرے سے اور نہ بڑا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے ظاہر اب اولیاء ایک کا درجہ اور تعریف اور کرامت ذکر ہو رہی ہے اللہ ان اولیا اللہ زنون یہ درجہ ہے اللہ دینا منو و قانو یتکون کی تعریف ہے اور لحم البشرا فلحیات دنیا و فلا خیرا یہ کرامت ہے خبردار اللہ کے اولیاء یقیناً اللہ کے اولیاء نہیں ہوگا ڈر ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہو جائیں گے گزرے ہوئے وقت پر تعریف ولی کون ہے اللہ دینہ منو يتقون。و یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور ہوں یہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے کانو یت تقونا اے یتقو ن شرکی ولماسی ریا خود کو بچانے والے شرک سے گناہوں سے اور ریا سے وری کی دو علامات بیان ہوئیں ایمان اور تقوع ابن جزئی نے تحصیل میں لکھا ہے فمن جما بین المانی و تقوا فہول ولیو جس نے ایمان اور تقوی دونوں کو جمع کر دیا اپنے اندر تو یہ ولی ہے بقائی بھی لکھتے ہیں نظم الدرر میں جلد نمبر نو صفحہ ایک سو پہ فرماتے ہیں ولی وہ ہے جو مومن ہو کفر و شرک اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو امام راضی بھی لکھتے ہیں ولی لغت میں قریب کو کہتے ہیں اب اللہ کا قرب اعتبار المکان وجہت تو محال ہے مکان اور جہد کے اعتبار سے اللہ کا قرب تو محال ہے معلوم ہوا کہ ولایت قرب قرب قلب قلبی ہے قرب مکانی اور جہتی نہیں ہے دل کا قرب ہے اور دل کا قرب کیا ہے وہ استغراق ہے اللہ کی معرفت کے نور میں مستغرق ہونا ہے اللہ کی معرفت کے نور میں یہ ولایت ہے کیا ہے بہت بڑی بات کی ہے راضی نے ہاں جی ولایت قرب قلبی کو کہتے ہیں اور قرب قربی استغراق معرفت الہی کے نور میں ف انرا دلا ال تقلا قدرت اللہ و ان سمیا سمیا آیا تلاہ و ان ن تقا ن تقبی ثنا اللہ و ان تحر کا خدمت اللہ کیا بڑی بات کی راضی جب ایک انسان مستغرق ہو جائے اللہ کی معرفت کے نور میں تو پھر فن رلا ال قدرت اللہ پھر وہ جب دیکھے تو دیکھتا ہے اللہ کی قدرت کے دلائل کو و سم آ سم آیات اللہ اور جب وہ سنتا ہے تو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو وین تک اور اگر بولے تو بولتا ہے بھی ثنا اللہ اللہ کی صنا پر و تَحَرَّكَ تحرہ کا تحرہ خدمت اللہ جب وہ ہلتا ہے اور کام کرتا ہے تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے مشقت کرتا ہے اور پھر لکھتے ہیں این کونہ آتی بل اعتقاد صحیح وین کونہ آتی بلعمال یہ قل قرب قلبی صحیح عقیدے اور صحیح آمال کے ذریعے قرب قلبی ہوتا ہے معرفت الہی کے نور میں استغراق اعتقاد صحیح اور آمالِ صالحہ کے ذلیعے ہوتا ہے سمرقندی بھی لکھتے ہیں ہیا حملت القرآنی یہ قرآن کے حاملین ہے بارالعلوم میں صفحہ 104 پہ اللہ کے اولیاء ہیا حملت القرآنی یہ قرآن کے حاملین ہیں کہ یہ خلوت اور جلوت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں قاضی صاحب بھی لکھتے ہیں مظہری ثناء اللہ پانی پتی ولی ست علامت الاولیاء مازامت الاوام و من خرق العاداتِ اولیاء کی علامات میں یہ علامت نہیں ہے جو کہ عوام کا خیال ہے کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خرق عادات ظاہر کریں کرامات وال علم و اور غیب کا علم رکھنے والے ولی ہوں گے نہیں نہیں وقالت صوفیہ صوفیا کرام نے فرمایا الکرامت و حیض الرجالی کرامت تو حیض اور رجال ہے لابد استطاروہ ضروری ہے کہ اس کو چھپایا جائے جس طرح عورتیں اپنے حیض کو چھپاتی ہیں اس طرح ولی بھی کرامتوں کو چھپائیں گے تفسیر مذری 349 صفحہ خطیب صاحب لکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ صاحب اور امام شافی صاحب کا قول ہے ادالم تک نیل عولا او اولیا فلح س فی العالمی ولی خطیب شربینی تیسری جلد سراج المنیر کی صفحہ اکتالیس ادالم تقنل علما او اولیا اگر علماء حق پرس اولیا نہ ہوں تو فلح س فی العالمی للہ ولی دنیا میں اللہ کا کوئی بھی ولی نہیں ہے وزال کا فی العالم علام لوب علمی یہ اس عالم کے بارے میں بات ہے جو اپنے علم پہ عمل کرنے والا بھی ہو وہ ولی ہے ولی ہے اگر یہ عالم ولی نہ ہو تو اللہ کا کوئی بھی ولی دنیا میں نہیں ہے تفسیر ابن عطیہ صفحہ 61 پہ لکھتے ہیں اولیاء اللّہ اللہ دینہ وال اللہ کی اولیاء یہ وہ مومن ہے جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں اللہ کے قانون کی تابے میں اور امام شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الفتح الربانی میں صفر دو سو پینتیس میں علامت الولی موافق الربی اعض و جلفی جمی اح والی ولی کی نشانی یہ ہے کہ اپنے رب کے موافقت کرے گا سارے احوال میں ابن قیم نے بھی لکھا ہے مدارج سالکین تیسری جلسفت ریانوے میں, میں اصل المذہبی ملازمت الكتاب و سنتی و ترکل احوائی و اصل مذہب کتاب اور سنت کا ملازمہ ہے خواہشات اور بدعات کا چھوڑنا ہے اور پھر لکھتے ہیں تیسری جلسفتریان میں مدارج سالکین میں ابن قیم وسولا مت تصوف پوچھا گیا تصوف کسے کہتے ہیں کالا اسبر و تحت امری و نہیں امر اور نہیں کے نیچے صبر کرنا یہ تصوف ہے ابو یزید بستانی لکھتے ہیں ایک آدمی ہوا میں اور رائتس کے رت البرار میں کا کول ہے ادارہ تر جلتی تیرو فل ہوائی ومشی آل مائی وب آل اسدی جب تو دیکھے ایک آدمی کو جو ہوا میں اڑ رہا ہے گرتا نہیں پانی پہ چل رہا ہے ڈوبتا نہیں اور شیر کے اوپر سواری کر رہا ہے وہ شیر اسے کہتا کچھ نہیں فارض عملہ فارضو عامل تاب و سنت سنت رسولی تم لوگ اس کے عمل کو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف پھیرو اگر یہ موافق ہو کتاب و سنت کے تو یہ ولی ہے فہی الکرام و تمال یہ اس کی کرامت ہے بمائے احتمال اور اگر یہ موافق قرآن و سنت کے نہ ہو تو فہیہ زندے یہ زندقت ہے مجدد الفسانی مکتوبات میں صفحہ چار سو چون سٹھ پہ لکھتے ہیں ظہور خوارق شرط نبوت اسنا کے شرط ولایت اور شاتی نے اصول سبعات تصوف کے ذکر کیے ہیں سات اصول ہیں ان میں سے ایک اتباع قرآن و سنت السام پہلی جل سفر چورانوے اور یہ مختصر فتح شیخ الاسلام کا انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں صفح چھ سو پہ شیخ اتار بھی اسی لیے کہتے ہیں نشان ولی خدا اے پے طلب کن ازی آیا اے پسر سر اللہ کے ولی کا کی علامت اے بیٹے سیکھ لے طلب کن سیکھ لے اس آیت سے بیٹے اللہ وانو یتون ہمارے اساتذہ فرماتے ولی وہ ہیں جن میں یہ تین صفات ہو کم گو کم عقل کم نوم باتیں بھی کم کھانا بھی کم سونا بھی کم اللہ اللہ عالم رابیت کی درویش شد و درویش رابایت کی عالم شد عالم کو چاہیے کہ وہ درویش ہو جائے اور درویش کو چاہیے کہ وہ عالم ہو جائے مختصر خلاصہ کار <سلام> رحمانت کو نت تو ولی کار رحمانت کو نتو ہس ولی اگر رحمت برولی اللہ کا کام کرو مانا اللہ کے دین کا کام کرو تو تو ہو جائے گا ولی اگر ولی اس رحمت برولی اگر ولی یہی ہے تو ولی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ دینا منو قانو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور ہوں یہ اللہ سے ڈرنے والے خود کو شرک اور مناہیات سے بچانے والے لہم الب یہ کرامت اور پھر فتح مصریہ میں شیخ الاسلام نے لکھا اگر جو لوگ ولی کی تعریف اس سے زیادہ کریں تو ان کو قرآن کی تعریف پہ یقین اور ایمان نہیں اللہ نے جو تعریف کی اللہدین آ بنوں وکان یہ ولی ہے ہاں پھر درجات ہیں ولایت کے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں کیا ہیں اچھے خواب ہیں یا اتمنان قلبی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر تیس اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَاً لَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشِرُوا بِالجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لا تبدیل علی کلی اللہ نہیں ہے بدلنا اللہ کے فیصلوں کے لیے ظالی والفوز فوز العظیم یہی ہے کامیابی بہت بڑی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کو ز ان کا قول یہ تسلی ہے غمگین نہ کر دے آپ کو ان کی باتیں مقولہ حذف ہے تعمیم کی وجہ سے ان العزت اللّہ جمع بے شک عزت کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے سب کا سب عزت تو ساری اللہ کے دست قدرت میں وہ سمی العالمی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے اللہ دعو توحید ہے خبردار بے شک اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں ہے وما مایت طبی اللہ من دون اللہ شرکا ما نافیہ یا ما استفامیہ دام دو مانے ماں طبی الدینہ ما یت طبی الدلیل يدعون من دون اللہ مندون ید طبی فعل کے لیے مفعول الدلیل محظوف ہے اور شرکا مفول یدعون کے لیے ہے تو ما یت طبی الدینہ تابیداری نہیں کرتے وہ لوگ تابے نہیں کرتے دلیل کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اپنے حصہ داروں کو یا ماں وہ کے تابے کرتے ہیں ان کی وہ لوگ جو پکارتے ہیں مندون اللہ اللہ کے سوا شرکاہ حصہ داروں کو یہ زجر ہے مشرق یتبعونا یہ قبل نفی کی تاکید ہے یا جواب ہے استفام کا وہ کیا ہے جو جس کی تابیداری کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا اپنے ہی صداروں کو وہ کیا ہے ایت طبی زن یہ لوگ تابیداری نہیں کرتے مگر گمان کی و انہ یخرسون اور نہیں ہے یہ مگر اٹکلی جا تسکن فی وارا دلیل عقلی ہے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے رات کو اس لیے کہ تم آرام کرو اس میں تسکون و سکون حاصل کرو ایشا کی نماز کے بعد دنیاوی کام نہ کرو بلکہ سوج اور فجر کی نماز کے بعد سونا پھر نہیں ہے تو سکون ہے رات میں ورنہ مب اور دن کو ٹھہرایا ہے اللہ نے مب دیکھنے کے لیے معاش اور معیشت کے اسباب تلاش کرنے کی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِّ قَوْمِ يَسْمَعُونَ بِشَكَ اس میں خامخات دلائل ہیں اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں اللہ کی کتاب کو اور پھر زجر مشرکوں کو قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا کہا انہوں نے پکڑا ہے اللہ نے نائب کو سبحانہو پاک ہے اللہ نائبوں سے ہوا الغنی اللہ بے حاجت ہے نائبوں سے لوگ مافظ سماواتی وہ مافل خاصی خاص اللہ کے اختیار میں ہے وہ جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے ان دکمن سلطان بھی حادہ نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات پر اتخاذ الولد کے دعوے پر کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس نہ نا نقلی ناقلی نہ وہی مالا تعالیٰ کہتے ہو تم اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے کاجی صاحب لکھتے ہیں اللہ غنی ہے اللہ کے ماسوا سب محتاج ہیں اولاد کے ساتھ انسان اپنے آپ کو قوی کرتا ہے تو اللہ تو پہلے سے قوی ہے یا اولاد بقائے جنس کے لیے اللہ تو باقی ہے تو کیا ضرورت ہے اللہ کو اولاد کی اور نائب کی کوئی ضرورت نہیں اختر وہ لوگ جو, جو جوڑ بناتے ہیں, اللہ پر بناتے ہیں جو اللہ پر القزہ جھوٹ لاف کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے متاون فی دنیا یہ چکھنا ہے دنیا کی زندگی میں سمینا پھر ہماری طرف واپسی ان کی ہے سما نزیاب پھر چکھا دیں گے ان کو عذاب شدید سخت اماقان یقفرون اس وجہ سے کہ تھے یہ کفر کرنے والے وطلو علیہم نبانو اب یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور اس میں تین واقعات دو لت تخویف اور ایک لت ترغیب واقعہ قوم موسا اور قوم نوح کا تخویف کے لیے دیکھو ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری نہیں کی تو تباہ ہو گئے اور ایک لت ترغیب قوبی یونس نے توبہ کر لی تو عذاب سے بچ گئے تم بھی توبہ کرو پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ تخویف کے لیے وطل علیہ نبا نو پڑھ لیجئے ان پر واقعہ اور خبر نوح علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کا اپنا نام عبداللہ اللہ تھا بعض عبد الغفار بعض عبد القار لکھتے ہیں نوح نوہے سے ہے رویا بہت کرتے تھے اللہ کی دربار میں اسپالی قومی جب فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی میری قوم ان کا نہ قبر مقامی اگر بڑا لگتا ہے یعنی برا لگتا ہے تم کو میرا کھڑا ہونا بیان کے لیے قیامی بتوحیدی مقامی مقامی قیامی ب قیامی ب اگر بڑا لگتا ہے گران لگتا ہے تم پر میرا کھڑا ہونا توحید کے مسئلے کے بیان کے لیے مقامی اے سکونتی فیکم میرا رہنا تم میں تمہیں برا لگتا ہے سکونتی و تس بی آیات اللہ میرا نصیحت کرنا تمہیں اللہ کی آیاتوں پر تو فا اللہ ہی توکل تو اللہ پہ میں نے توکل کیا ہے فاج میں تم جمع کر دو اپنی رائے کو اپنی رائے کو جمع کر دو میرے خلاف وہ شرکاکم اور بلا دو یہ مفول ہے فعل محظوفہ کا ادعو شرکاکم بلا دو پکار دو اپنے حصہ داروں کو بھی سما لا یا علیکم امرو پھر نہ ہو تم فیصلہ تمہارا تم پر غما تن چھپا ہوا غما نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں دعا ہے اللہ شفل غمان تو غما وہ عذاب جو چھپا دے سب کو عمومی عذاب پھر نہ ہو تم تمہاری رائے اور فیصلہ تم پر غما تن چھپا ہوا سمک زو لیا پھر فیصلہ سنا دو مجھے ولا تن اور مجھے مہلت بینا دو فن طلّی تم فما سال تو میں نے تو نہیں مانگا تم سے کوئی عجر کوئی بدلہ مزدوری تو میں نے نہیں مانگی دلالتی اعلیٰ تعلیم القرآن والین حرام مدارک مانا کرتے ہاں عبادہ ابن سامت والی حدیث ہے جسے قرآن کسی کو پڑھایا کرتے تھے اس نے تیر کمان دیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عبادہ کو فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس کمان کی جگہ قیامت کے دن جہنم کی آگ کی کمان تیرے گلے میں ڈالی جائے تو لے لے سے تو دین کو قرآن کو اس کی تعلیم کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ فضیل ابنیاس فرمایا کرتے تھے والمزمار احب لبت من ان بد دین اگر میں دنیا ڈول سرنا سے کماؤں مجھے یہ محبوب ہے اس سے کہ میں اس کو دین پہ کماؤں دین پہ کمانے سے اچھا یہ دنیا کوئی ڈول بجا کی کما لیا جائے لیکن اس کا یہ مانا نہیں کہ آئمہ کی تنخواہ اور مدرسین کی تنخواہ یہ حرام ہے نہیں اسے معاش کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے دین کو اللہ کے لیے پہنچانا چاہیے ہاں علماء اور دین کے خداما کی ذریات کے لیے تنخواہ مقرر کرنا وظائف مقرر کرنا یہ حرام نہیں ہے اور اس کی تفصیل ہم والا تشتروبی آیتی سمر قلیلہ میں کر چکے ہیں ہاں جس کی قدرت ہو اور طاقت ہو تو بالکل نالے بحمد اللہ یہ عاجز بندہ جب سے درس و تدریس کر رہا ہے سن سے تو نہ امامتی پہ اور نہ درس و تدریس پہ تنخواہ لیتا ہے بحمد اللہ, و اللہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جب سلطان سنجر نے خط لکھا کہ آؤ میرے محل میں تجھے اونچا مرتبہ دوں گا اور تمہیں عہدہ دوں گا تو انہوں نے خط کا جواب لکھا چون چت سنجری رخ بختم سیاہ باد چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد گر در دلم رود ہوا سے چتر سنجری آنگاہ کی آفتم من ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جو نم خرم میرا دل تیری چھتری کی طرح کالا ہو جائے اگر میرے دل میں تمہارے نیم روز کی بادشاہی کا خیال بھی آتا ہو کیونکہ میں نے نیم شب کی عبادت کے مزے جب لیے میں نیم روز کی بادشاہی کو جو کے دانے پر بھی نہیں لیتا من ملک کے نیم روز بیک جو نم خرم تو میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں آپ سے فائن تو مگر اگر تم پھرتے ہو تو میں نے نہیں مانگا تم سے کوئی اجر دنیاوی نظری اللہ علی اللہ نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں ہے میرا اجر اللہ علی اللہ علی بمانے آئندہ تسلی کے لیے لائے نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے پاس اللہ مجھے اس کا اجر دے گا وہ مر مِنَ الْمُسْلِمِينَ من المسلمین اور مجھے حکم کیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں تابے میں سے فقت زبو فن تو انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو اور اس کو ماں ہو جو ان کے ساتھ تھے فلفل کی کشتی میں وجالنا ہوں اور ٹھہرا دیا ہم نے اس قوم کو خلا قائم مقام اقوام مہلک فقص معنی ہو استمراری ہمیشہ یہ جھٹلاتے تھے نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو وہ امم اور اس کو جو ان کے ساتھ تھے ساتھی تھے فلفل کے کشتی میں وہ جالنا ہم خلائف اور ٹھہرا دیا ہم نے ان کو قائم مقام دنیا میں وا کر قلدینہ کس زبو اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جٹلایا تھا ہماری آئے تو کفن کئی فکانہ عاقبت المنظرین تو دیکھیے کیسا تھا انجام ڈرائے ہو کا باس نام امبادی یہ دوسرا واقعہ تخویف کے لیے اجماعی دلیل تخویف کے لیے سما باس نام امبادی پھر بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد رسولن دوسرے انبیاء کو علاقوں میں اپنی قوموں کی طرف فجا تو آئے تھے یہ امبیا اپنی قوموں کی طرف واضح دلائل کے ساتھ فما کانو تو نہیں تھے یہ لوگ کہ ایمان لے آتے امبیا بیما کس زبو بھی من قبلو و ان انبیا پر ایمان لے آتے اس وجہ سے کہ انہوں نے تکزیب کی تھی انمبیا کے رام کی اس سے پہلے کردار کلو بال محترین اسی طرح ہم مہر لگاتے ہیں زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر سماس نام بادی ہم پھر دیکھو بھیجا تھا ہم نے ان کے بعد موسا علیہ السلام کو ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا تھا یہ دوسری دلیل اور دوسرا واقعہ تخفیف کے لیے دیکھ پھر دیکھو بیجا تھا ہم نے ان, ان انبیاء کے بعد موس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الا فرعون فرعون کی طرف مل ہی اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیا تینہ اپنی آیتوں کے ساتھ فستق برو تو انہوں نے خود کو بڑا جانا ہماری آیتوں سے وکانو قوم مجرمین اور تھے یہ قوم جرم کرنے والے فلم ماجا الحق کو جب آ ان کے پاس حق میں دینا ہماری طرف سے خالو ان نہ سے حرم مبین تو انہوں نے کہا یقینا یہ تو خام جادو ہے ظاہر قال موسا تو فرمایا موسا علیہ السلام نے اتقول آیا کہتے ہو تم لق حق لما جا جب آگیا تمہارے پاس یہ حق اصح جادو ہے یہ یہ جادو ہے کیا اللہ کے بندوئی سے تم جادو کہتے ہو سا رون اور کامیاب نہیں ہوتے جادوگر ہے ہمارے پاس لِتَلْفِتَنَا لِتَصْرِفَنَا کہ تو ہمیں ہٹا دے اس سے وجدنا عَلَيْهِ کہ پایا ہے ہم نے اس پر اپنے آبا کو لکھو ملکی بری آؤ اور ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی بڑائی فل اردی میں سر میں تم بڑے ہو جاؤ مانح القوما ما بھی مومن اور نہیں ہے ہم تمہاری بات کی تصدیق کرنے والے و کال فراؤن تنی بکل ساحر نلیم اور نے لے آؤ مجھے ہم میرے پاس ہر ایک جادوگر سمجھدار فلم ماجا سہارا جب لے آئے آ جادوگر کال لہم موسا تو فرمایا ان کو موسا علیہ السلام نے القما ان تم ملقوم گرا دو وہ جو تم ہو گرانے والے اپنا دعو کر لو مال کو جب انہوں نے اپنا داؤ گرایا کالا موسا تو موسا علیہ السلام نے فرمایا ماں جی تم بھی حصے وہ کہ آئے ہو تم اس پر اسرو اے ہوسرو یہ جادو ہے ان اللہ سیوب ترو ہو یقیناً اللہ جلدی ہے کہ برباد کر دے گا باطل کر دے گا اس جادو کو ان اللہ عل محسدین بے شک اللہ نئی برابر کرتا وہ درست کرتا عمل فسادیوں کا وہی حق اللہ الحق بھی ہی اور ثابت کر دے گا اللہ حق کو اپنے فیصلوں کے ساتھ ولاؤ کری حل اگرچہ برا جانے مجرم احقاق حق کو مجرم برا جانتے ہیں اس آیت کے نیچے ابن عباس کا قول قرطبی نے ذکر کیا ہے رضی اللہ کہ آیت شہر کے توڑ کے لیے بہتر اثر رکھتی ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو سونے کے وقت اس آیت کو پڑے اس کو ساحر نقصان نہیں پہنچا سکتا یا ماجئتم ج تم سحر مسحور پر یہ لکھ دی جائے تو اللہ اس مسحور کو سحر سے نجات دے دیں گے اس کے سینے پر لکھ لیا جائے فماد عام ان علی تو ایمان نہیں لائے علیہ السلام پر تصدیق نہیں کی موسا علیہ السلام کی من قومی ان کے قوم میں سے اللہ ضروریت من قومی مگر چند لڑکوں نے ان کی قوم سے ضروری کچھ لڑکے تھے بس من قومی ہی ہی ضمیر راجے کس کو ہے فرعون کی طرف ہے ابن عطیہ اور بحر محیط میں ابو حیان کہتے فرعون کی قوم میں سے چند لڑکے تھے جو موسا پہ ایمان لے آئے اعلیٰ خوف من فراؤن باوجود خوف کے فراون کی طرف سے و ملا ان کے سرداروں کی طرف سے ابن کثیر اس لیے لکھتے ہیں یہاں وہ ان اکثر المستجیبین اللہ و ہی اکثر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والے حکموں کو ماننے والے وہ جوانی ہوا کرتے ہیں اور یقیناً فراؤن خام سرکشی کرنے والا تھا زمین میں وہ ان حمین المشرفین اور یقیناً یہ فرعون خام مشرکوں میں سے تھا اب ادب امیر کو وقال موسا یا قوم ان کن تمامن تم بلّہ قیام علیہ السلام نے میری قوم اگر ہو تم کے ایمان لائے ہو اللہ پر فعال ہی توقع لوں ہی تو اللہ پہ ہی توقل کرو اگر ہو تم مسلمین تابے فقالو تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا اللہ پہ ہم نے توکل کیا ربنا لا تجعلنا فتنتا للقوم اے ہمارے رب بنا لا فتنا ہمیں بانے مفتون فتنہ بمانے مفتون ازمائش کی جگہ یا ہمیں کمزور نہ بنا قوم ظالموں کو طرف یہ امور مسلحہ ہیں لسبت ورن جینا بھی رحمتی کمن القومل کا پھر القوم نجات دے دے ہمیں اپنی مہربانی کے ساتھ قوم کافروں سے وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَاخِيْهِ اور وہ حقی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کے بھائی کی طرف انتبوا کہ بنا لو لقومکم اپنی قوم کے لئے بی مصر مصر میں یا مصر سے مراد مشہور مصر ہے یا اسکندریہ کا گاؤں ہے بنا لو اپنی قوم کے لئے مصر میں بیوتاں گھر گھر بنا لو وہ جالو بیوتن لسلات بیوتھن گھر نماز اور اللہ کی عبادت کے لیے وہ جالو بیوتکم قبلہ اور ٹھہرا دو اپنے گھروں کو قبلا تن مسلح و مساجد نماز کی جگہ مسجد سجدوں کی جگہ نماز معاف نہیں ہے اگر مسجد نہ ہو تو گھر میں نماز پڑھو حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا جالویو تم قبور اپنے گھروں سے قبرستان نہ بناؤ قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تو گھروں میں نہیں پڑھتے تم گھر میں نماز پڑھا کرو واقعی مسلات اور پابندی کرو نماز کی وبشر مومنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو وقال موسا رب بنا اور فرمایا موسا علیہ السلام نے ہمارے رب انکا نہ کہا یقیناً تو نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے لشکر کو وملائی ہی اور اس کے سرداروں کو زینت دنیا کا ڈول اور سنگار زینت وام والن اور تو نے دیے, دیے ہیں ان کو مال ان فرائنا کو اللہ نے تو نے مال دیا ہے ان کو تو نے مال دیا ہے فی الحیاتی دنیا دنیا کی زندگی میں رب بانا یہ ہمارے رب لیو دلو عن سبیلک لام للعاقبت ہے اللہ میں کہے تو انجام یہ ہوا کہ گمراہ ہو گئے تیری راہ سے یہ لوگ مال دولت کی وجہ سے تیری راہ سے گمراہ ہو گئے بھٹک گئے رب بنت مثال ام اے ہمارے رب ختم کر دے محو کر دے ان کے مالوں کو وش دد اعلیٰ اور سخت کر دے ان کو دلوں ان کے دلوں کو وش دد اعلیٰ سختی دیا ان کے دلوں پر فلا نہ لائیں یہ علیم یہاں تک کہ دیکھ لیں عذاب دردناک دردناک عذاب دیکھ لیں اس وقت تک ایمان نہ لائے یہ بد دعا جائز ہے کافروں کے لیے یعنی ان کے ایمان کو نامقبول مقبول کر دے جیسے فرعون معذب کر دے اللہ ان کو تباہ کر دے قد قد نبی علیہ السلام نے بھی بد دعا کی تھی عذاب کے موقع پر خندق کے موقع پر جب نماز عصر میں تاخیر ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ ملا اللہ اے اللہ ان مشرکوں کے کافروں کے دنیا والے گھر اور برزف والی قبریں جہنم کی آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں صلات اے وسطر نماز آسر سے منع کیا ہے اور نوح علیہ السلام کی بھی سورہ نوح میں ذکر ہو رہی ہے رب لا تذر على الارض من دیارا اِنَّكَ اِنْتَذَرْهُمْ يُذِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِيدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اِلَّا ان کا ایک گھر بھی آباد نہ چھوڑ گھر ان کے تباہ کر دے کافروں کے بنو عامر قبیلے کو بھی نبی علیہ السلام نے ایک مہینے تک بددعائیں کی تھی نماز میں قنوط نازلہ پڑتے تھے جنہوں نے دھوکے سے قاریل قرآن کے لے جا کر انہیں شہید کر دیا تھا بنو عامر ویر معاونہ پر علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعائیں کی تو بعض لوگ کہتے ہیں بد دعا جائز نہیں ہے کیوں نہیں جائز جو مستحق ہو اس کے لیے جائز خالق جی بد دعوت ہو اللہ نے فرمایا یقینا قبول کر دی گئی تم دونوں کی دعا بد دعا امام سیوتی یہاں ذکر کرتے ہیں موسا علیہ السلام تو دعا بدعا کر رہے تھے لیکن دعوت و ہارون علیہ السلام آمین کر رہے تھے تو اتام آمین بھی دعا ہے اسی لیے دونوں کی دعا کو قبول کر دیا فسطیما تو مضبوط کھڑے رہو فستقیمہ قاضی اب سعود لکھتے مان تم علیہ ہی منت دعوت ہی جس دعوت پہ تم اب کھڑے ہو بس ہمیشہ کے لیے اسی پہ قائم دائم رہو تبھی عنی سبیر اور تابے مت کرو راہ کی ان لوگوں کی جو نہیں سمجھتے لا ان کی راستے کی تابے نہ کرو وہ جاوزنا بھی بنی اسرائیل البہرا تو جاوزنا پلٹا دیا تھا دوسرے کنارے میں پہنچا پور باسل ما بنی اسرائیل دریا دریاونا میں پور باسل جاوزنا پار لگا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحرا دریا سے بحر سے مراد بحر کلزم ہے بحر کلزم سے آگے دوسری طرف جاوزنا پوری باسل پار پار لگانا اردو میں اسے کہتے تو پار کر دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے فاتبہ ہم فران تو ان کے پیچھے ہو گیا فرعون و جنو دوں اور اس کا لشکر بغین بغین و زیادتی کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے بغین و یہ دونوں مفولین لہو ہیں اتباحم کے لیے بغ من حقوق اللہ وا میں فی حقوق البادی یا بغین فی القول وعدون فی العمل حقوق علیبات سے تجاوز کرنے والا بغین اور بندوں کے ساتھ دشمنی کرنے والا حتی اذا ادرکہ الغرق ہو یہاں تک کہ جب گھیر لیا اس کو غرق ہونے نے ڈوبنے پس یہ اب دوب رہا ہے دریا میں قالتو کہا کہ اس نے آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائیلا وانا من المسلمين اس نے کام ایمان لے آیا یقینا شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ ذات جس پہ ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل اور میں ہوں من المسلمین تابے داروں میں سے اللہ نے فرمایا اللہ فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے اس کے منہ میں کیچر ڈال کے کہا آل آنا ابھی وقد آسے اور تو نے تو نا فرمانی کی تھی قبل اس سے پہلے وہ کنت منل مفصدین اور تھا تو فسادیوں میں سے فلیوم نونت جی کبھی کا تو آج کے دن نونتی کا نلقی کا نجوت من الارض اردے بہر الو میں سمرکندی کہتے ہیں ہم تجھے گراتے ہیں على نجوت ایک اونچی جگہ پر زمین میں سے زاد المسی میں ابن جوزی نے بھی کہا قال مجاہد بی جسدی کا میں روحی کا من غیر روحن ہم نجات دیتے تیرے جسد کو بغیر روح کے یا نلقی کا عریانن ہم تجھے ننگا گراتے ہیں یا نلقی کا بی جسد من غیر روحن آج بھی مصر کیا جائے گھر میں اس کی لاش پڑی ہے تو آج کے دن ہم نجات دیتے ہیں تیرے بدن کو بغیر روح کے لیے تکون علی من فق آیا اس لیے کہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تجھ سے بعد آنے والے ہیں آیت نشانی نشان عبرت بن جائے وہ سیا نایاتی نال فلون اور یقیناً زیادہ لوگوں میں سے ہماری آیتوں سے خام غفلت کرنے والے ہیں وَلَقَدْ بُوَّانَا بنی اسرائیل حسدن اور یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا تھا بنی اسرائیل کو ٹھکانہ سچ کا یعنی اچھا ٹھکانہ دی اور رزق دیا تھا ہم نے ان کو من بات پاکیزہ میں سے فم تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا حتہ جا مل یہاں تک کہ آ گئے ان کے پاس علم علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کی ان ربق یکزیبئی نہم الیامت ہی یقیناً تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما قانوفی فی, ما کانو فی فون اس میں کہ تھے یہ اس میں اختلاف کرنے والے اس میں کہ تھے یہ جس میں اختلاف کرنے والے ممانزل ممّا خطاب نبی علیہ السلام کو مراد امت ہے الزام بما لا يلتزم کے قبیلے سے اگر ہو تم شک میں مما مم اس سے انزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے کہ آپ کی طرف تو فص الین اقرون الکتابم من قبلے کا تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب کو آپ سے پہلے لقد جا الحق میں ربی کا یقیناً آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من ممترین تو مت ہو جائیے آپ شک کرنے والوں میں سے ولا تکونن من لدین کس زبو بھی آیات اللہ اور مت ہو جائیے آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جٹ اللہ کی آیتوں کو فتکون من الخاصرین تو ہو جائیں گے آپ تاوانیوں میں سے الزام المخاطب بھی مالا التظم ان ال الذي نہ حقت آلے ہم قلیہ تو ربھ کھلایؤینون بےشک وہ لوگ جن پہ لگگی آے ہوکم عذاب کا تمہارے رب کی طرف سے وہ ایمان نیلہ تے ولو جات ہک لاییتہ گر چا جائیں آپ ان کے پاس ہر دلیل کے ساتھ اگر چہ جائیں ان کے پاس ہر دلیل تو یہ ایمان نیل تھے۔ ہہ یرولاعذاب علیمہتا کہ دیکھ لےاعذااب دردنک۔ پھر رویت عذاب علیم کی تو معنی ہے قبولیت ایمان سے جیسے فرعون کا حال ذکر ہو گیا پھر ایمان لائیں گے لیکن پھر ان کا ایمان مقبول نہیں ہوگا عند اللہ فلو اللہ کا انتقریت و یہ تیسرا واقعہ لکھ ترغیب ہے واقعہ قومی یونس کا تو کیوں نہیں تھا ایک تھے ایک گاؤں والے ایمان لانے والے کیوں؟ ایک گاؤں والے ایمان نہیں لائے فنا فہا ایمان تو فائدہ دے دیتا اس قریہ کو یعنی اہل قریہ کو اس کا ایمان اللہ قوم یونس مگر قوم یونس علیہ السلام کی وہ ایمان لے آئے تو ان کو ان کے ایمان نے فائدہ دے دیا یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے اس لیے کہ جس قوم میں نبی ہو اس قوم کو عذاب اللہ نہیں دیتا تو جب قوم نے دیکھا کہ نبی چلے گئے اب عذاب آئے گا تو فوراً انہوں نے اللہ کے در میں توبہ کر دی جمع ہو کے تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا قوم یونس کے عذاب سے بچنے کی وجہ وہ توبہ ہے ایمان اگرچہ وقت رویت عذاب میں تھا لیکن انتہائی اخلاص تھا اس کے ایمان ان کے ایمان, ایمان میں اور توبہ میں اسی لیے اللہ نے ان کو نجات دے دی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے ایمان کی اجابت کے لیے ان درویت العذاب سبب قصور تھا یونس علیہ السلام کا ادائے رسالت میں تفہیم القرآن میں یہ لکھتے ہیں یونس علیہ السلام نے منصب نبوت میں کوتاہیاں کی تھی حال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہے لما آمن کشفنا انہوں آزاب الخیزی فی الحیاتی دنیا وجہ یہ تھی کہ وہ بہت اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے اور توبہ انہوں نے کر دی تو انہیں اللہ نے نجات دے دی فلولا كانت کریت ان کیوں نہیں تھے گاؤں والے کے ایمان لے آتے تو فائدہ دے دیتا ان کو ان کے ایمان لانا مگر قوم یون صما آمنوں جب ایمان لے آئے کشفنا انہوں آزاب الخیزی تو دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں اور فائدہ دے دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک اب نفی ہے تصرف کی نبی علیہ السلام سے اور تسلی و لو اگر چاہتا تیرا رب جبری ایمان تیرا رب جبری ایمان چاہتا اور اب اللہ کو جبری ایمان پسند ہوتا تو پھر لان آ خام خا ایمان لے آتے من وہ سب جو کہ ہیں اس زمین میں لمن امن فلار کل جمیا تو خام خائی مان لے آتے وہ سب جو کہ اس زمین میں ہیں سب کے سب افانا شاید برا جانتا ہے لوگوں کو یا زور کرتا ہے جو لوگوں پر حتہ یہاں تک کہ یقین ہو جائیں یہ مومن یہ لوگ مومن ہو جائیں تو آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے ان کا ایمان ماکانفسمن اللہ بزن اللہ اور نہیں ہے اختیار کسی نفس کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے زن اور حکم سے وہ اجال الرسا دین اللہ اور ٹھہراتا ہے اللہ پلی تھی بئیمانی کی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے کو لے ضرور ما ذافی سماوتی ولار دیکھیے کہہ دیجیے دیکھ لو ما ذات سماواتی ولار کتنے دلائل ہے آسمانوں اور زمینوں میں کتنے دلائل ہے امات و نلایات و نظر اور فائدہ نہیں دیتا ان کو اور فائدہ نہیں دیتے اور نظر قو ڈرانا یا امبیا ڈرانے والے یا امبیا کے وہ رسا ڈرانے والے تقریف دنیاوی فعال قبل یہ لوگ انتظار نہیں کرتے مگر ان عذابوں کی طرح جو گزرے ان لوگوں کے عذابوں کی طرح جو گزرے ان سے پہلے ایام خاجن مانا کرتے ہیں وہ واقع ہونے والے عذاب ان لوگوں کی طرح جو گزرے ہیں ان سے پہلے قل ان قل تو کہہ انی فن من المنتظرین تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا یقیناً میں بھی ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے سم من جی پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو آمنو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کردالی کا اسی طرح حق نہ علینا نہ لائق ہے ہم پر نلم و نجات دینا مومنوں کو حق اجباری نہیں تفضلی ہے یعنی ایک گل ساڑے نال ٹک دیے امنگ سا رکھائی گی ہاں جی لئی علی اللہ حق ما حق اللہ عالانفسی اسے تفضل کہتے ہیں اللہ پر کسی کا حق جباری نہیں ہے مگر وہ جو اللہ نے اپنے آپ پر بندوں کا حق رکھا وہ تفزلاً صورت کا تتمہ ہے شرفات عبادت کی رد ہے کہ دی وہ لوگ اگر ہو تم شک میں میرے دین سے تو فلاں اللہ تو میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا والن ابود اللہ تو لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں ایک اللہ کی وہ ذات جس جو قبضے قدرت میں لیتا ہے تم کو وہ عمر توانا خون مین اور مجھے حکم ہوا ہے کہ ہو جاؤں میں مومنوں میں سیوان آقم وجہ کا لدین حنیفہ اور حکم ہوا ہے مجھے کہ میں ٹھرا دوں آقم وجہ کا کہ ٹھرا دے تو اپنا چہرہ ٹھرا دے تو اپنا چہرہ لدین حنیفہ قائم کر دے کھڑا کر دے تو اپنے آپ کو اس دین کے حنیفہ جو بیان کرنے والا ہے توحید کا اور رد ہے شرط کی اس میں ولاقون مشرقین اور مت ہو جائیں آپ مشرقوں میں سے اب شرک فعا کی تردید ہے اور مت پکاریے آپ اللہ کے سوا اس کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو اور نہ نقصان دے سکتے ہیں آپ کو فین فالتا اگر آپ نے یہ کیا کیا کیا اللہ کے سوا اس کو پکارا جو نفع اور نقصان کے ذمہ دار نہیں ہے تو فین نہ الظَّالِمِينَ بس یقیناً آپ ہوں گے اس وقت خام ظالموں میں سے یہاں غیر اللہ کو پکارنے والے کو ظالم کہا خطاب تو نبی علیہ السلام کی طرف لیکن مراد اس سے امت ہے الزام اور مخاطبی لا يلتزم سور اخقاف کی آیت نمبر پانچ میں غیر اللہ کو غائبانہ پکارنے والے کو ازل کہا سب سے بڑا گمرہ ومن ازلو ممن یدعو من دون اللہ سورہ رات کی آیت نمبر چودہ میں کافر کہا وما دعاو الكافرین الا فی ظلال اور سورہ فاطر میں کہا وَيَكْفُرُوا يَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُوا نَبِي شِرْكِكُمْ سورہ فاطر کی آیت نمبر چودہ میں قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے تو غیر اللہ کو غائبانا پکارنا ظلم بھی ہے گمراہی بھی ہے کفر بھی ہے شرک بھی ہے یہ فتوے قرآن کے ہیں اب شرف التصرف کی تردید ہے وہی ہم سسک اللہ بزر اور اگر پہنچا دے آپ کو اللہ تھوڑی سی تکلیف بھی بے زورن تنوین ل تقلیل ہے تو فلاح کاشف اللہ اللہ نہیں ہے کوئی دور کرنے والا اس تکلیف کا مگر ایک اللہ ہی وہی کا بھی خیرن فضلی ہی اگر اگر پہنچا دی اللہ آپ کو کوئی خیر اور فائدہ تو نہیں ہے رد کرنے والا اور واپس کرنے والا اللہ کی فضل کو یوسیب بھی میں شامن عبادی ہی پہنچاتا ہے اللہ یہ خیر جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے وہ الغفور الرحیم اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان کھلیا سکت جا اکم الحق ربی کم کہہ دیجیے لوگو یقیناً آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے فمان فینا تو جس کسی نے ہدایت حاصل کر لی تو یقیناً ہدایت حاصل کر لی اپنے فائدے کے لیے لنفسی ہی اپنے فائدے کے لیے اپنے ومن ذلّہ اور جو کوئی یہ ترغیب علی القرآن ہے اور جو کوئی گمراہی میں رہ گیا فین نمایا دل تو نقصان گمراہی کا اسی پر ہے ومان علیہ کمبی وکیل اور نہیں ہوں میں تم پر ذیمہ دار اب ترغیب اور تابیداری کیجئے اس کی جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف وسبر اور صبر کیجئے حتیٰ کہ فیصلہ کر دے اللہ خیر اللہ اور مین اور یاللہ بہتر ہے فیصلہ کرنے والا تو صورت میں مقاصد اربع علیہ کا بیان تھا اس بات توحید اس بات رسالت صدق قرآن اور اس بات قیامت صورت دو حصوں میں تقسیم تھی مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ ستر آیتیں تھی پہلی اس میں مقاصد ارب عالیہ کا بیان تھا میرارن اکتر سے آخر تک دوسرا حصہ اور اس میں تین واقعات ایک واقعہ ایک واقعہ نو علیہ السلام کا دوسرا واقعہ علیہ السلام کا لط تخویف اور تیسرا واقع نوح علیہ السلام کی قوم کا لی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کتابن اوحکیمت آیا تو ملتن حکیم خبیر اللہ تابود اللہ إني لكم منه نزير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويوتك الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ہود مکی سورت ہے نژلن با باون نمبر ہے سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب مصحف میں بھی سورہ یونس کے بعد لگی ہے گیارہ نمبر ہے ربط سورہ یونس کے ساتھ متعدد وجوہ کی بنا پر ہے پہلا ربط یہ کہ سورہ یونس میں اللہ کی توحید کا اس بات بد ہوا تو اس صورت میں اس بات توحید بد دلائل نقلی دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کا اس بات ہے یا سورہ یونس میں توحید کا اس بات ہوا عقلی دلائل کے ساتھ تو یہاں ترغیب ف تبلیغ اب مسئلہ ثابت ہو گیا دلائل کے ساتھ تو اس کو پہنچاؤ لوگوں تک یا سورہ یونس میں واقعہ علیہ سلام کا مختصرا تو یہاں واقعہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ سورت سورہ یونس کے ساتھ متصل لگائی گئی سورہ یونس کے آخر میں فرمایا تھا وس تو یہاں آیت نمبر بارہ میں صبر کی تلقین ہے مزید اور تسلی ہے سورہ یونس میں فرمایا تھا آیت نمبر چار میں الہی مرجی ہو تو اس صورت میں فرمایا آیت نمبر چار میں اللہ ترقی سورہ یونس کی ابتدا میں ترغیب تو اس صورت کی ابتدا میں بھی ترغیب بل القرآن ہے سورہ یونس کی آیت نمبر اٹھتیس میں مطالبہ تھا ایک صورت کا فاتو بھی صورت تو سورت کی آیت نمبر تیرہ میں دس سورتوں کا مطالبہ ہے فاتوب عشری سور مسلی مفت ریاتن سور یونس میں مشرقین کا انکار ذکر ہوا تو یہاں مشرقین کی حالت ذکر ہو رہی ہے سورہ یونس میں آیت نمبر دو میں یہ ظالم نبی علیہ السلام کو ساحر کہتے ہیں تو یہاں آیت نمبر ساتھ میں فرما رہے ہیں قرآن کو سحر کہتے ہیں انہ اللہ سحر مبین سورہ یونس کی آیت نمبر تین میں دنیا کی پیدائش کی علت ذکر ہوئی بالحق تو یہاں آیت نمبر ساتھ میں اس پہ ترقی ہے احسن سورت کے امتیازات سورت ممتاز ہے مسائل اربعہ کے بیان پر معن ایک ہی جگہ چار اہم مسئلے بیان ہو رہے ہیں العبادت للہ وحد ہو اور نفی علم غیر عن غیر ہی تعلی اور ترغیف تبلیغ اور تسلی یہ چار مسئلے معن اس صورت میں ذکر ہو رہے ہیں مقصد کے طور پر صورت ممتاز ہے نوح علیہ سلام کے واقعے پر تفصیل اگرچہ پوری صورت سور نوح بھی ہے لیکن جتنی تفصیل نوح علیہ سلام کے واقعے کی اس صورت میں اتنی دوسری جگہ نہیں سور نوح میں بھی اتنی تفصیل نہیں سورت ممتاز ہے دس صورتوں کے مطالبے پر مشرکوں سے فاتو بھی آشری سور مصری آیت نمبر تیرہ میں سورت ممتاز ہے استغفار اور توبہ کی ترغیب پر آیت نمبر تین میں وانستفر ایک ہی آیت میں استغفار اور توبہ مقصد اور دعوی سورت کا چار مسائل کا بیان دو اصل اور دو تابع ایک عل عبادت اللہ وحد ہو دوسرا مسئلہ نفی علم غیب کی غیری تعالی مخلوق سے علم غیب کی نفی اور تیسرا مسئلہ ترغیب سے تبلیغ چوتھا مسئلہ تسلی العبادت اللہ وحدو صورت میں سات جگہ ذکر ہے آیت نمبر دو آیت نمبر چودہ آیت نمبر چھبیس آیت نمبر پچاس آیت نمبر ایک ساٹھ آیت نمبر چوراسی اور آیت نمبر ایک سو تیئیس علم غیب کی نفی عن غیری تعالی وہ نو مقامات پہ ہے صورت میں نو جگہ نفی شرک فل علم آیت نمبر پانچ آیت نمبر چھ آیت نمبر اکتیس آیت نمبر سینتالیس آیت نمبر انچاس آیت نمبر ستاون آیت نمبر ستر آیت نمبر ستر اور آیت نمبر ایک سو تیئیس سورت میں ترغیب ف تبلیغ یہ بھی نو جگہ پہ آیت نمبر تین میں پھر آیت نمبر بارہ میں بھی آیت نمبر سترہ میں بھی آیت نمبر اٹھائیس میں بھی ترغیب فی تبلیغ آیت نمبر ستاون میں بھی آیت نمبر ترسٹھ میں اور آیت نمبر اٹھاسی اور آیت نمبر ایک بارہ اور آیت نمبر ایک سو میں سورت میں تسلی سات مقامات پہ ہے آیت نمبر بارہ آیت نمبر ستائیس آیت نمبر ترپن اور آیت نمبر باسٹھ آیت نمبر اکانوے اور آیت نمبر ایک سو دس اور آیت نمبر ایک سو تیئیس یا ایک سو تریس آخری رعایت میں چاروں مسئلے بیان ہو رہے ان مسائل پہ سورت میں واقعات بھی ہیں البادت عبود اللہ وحدہ پہ اللہ حود علیہ سال السلام بھی کہہ رہے ہیں شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عبود اللہ من علم غیب کی نفی پر ابراہیم علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کا واقعہ کے فرشتوں کو نہ پہچان سکے اور ترغیف تبلیغ اور تسلی پہ واقعہ موس علیہ السلام کا کیسے اللہ کے دین کی خدمت انہوں نے کی تھی تم بھی اسی طرح اللہ کے دین پہ قائم دائم رہو تسلی بھی ہے اس میں را اللہ خوب جانتا ہے ان حروف کے معانی کو کتاب ان کی تو ہو یہ عظیم الشان کتاب مضبوط کیے گئے ہیں دلائل اس کے آیات دلائل احکمت آیات ثم فصلت تم سلت حکیم خبیر پھر واضح کیے گئے ہیں اس کے دلائل ملت الحکیم خبیر حکمت خبردار ذات کی طرف سے مسئلہ یہ ہے اس کتاب میں اللہ تابود اللہ کہ بندگی نہ کرو مگر ایک اللہ کی سم فیلت آیات کی تفصیل ہوئی ہے تفصل القلائد بالفرائد من الدلائل التوحید بالدلائل بل فرائد تفصیر مظہری نے کہا حکیم بھی احکیمت کے ساتھ اور خبیر فصیلت کے ساتھ متعلق ہے اللہ تابود اللہ تفسیر کبیر میں امام راضی فرماتے ہیں پھر لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مقصود کتاب سے توحید ہے اور یہ الوانی صاحب رئیس المفسرین حضرت صاحب کا بھی مسلک تھا قرآن کا مقصدی مسئلہ توحید ہے اللہ تاب اللہ کے عبادت نہیں کرو گے بندگی نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی انہوں نظیروں ابشیر یقینا میں ہوں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا استغفرو ربکم سمت بو ل مینشر کی تو بو علیہ بتا آتی بخش مانگ لو اللہ سے اپنے رب سے شرک سے سمتو بو علیہ پھر رجوع کرو اللہ کی طرف بتتا استغفار استفار گزرے گناہوں پہ طلب مغفرت تو گزرنا رجو اللہ کی طرف کرنا رہو گرزے اللہ طرف تھا رجوع کرے یومتی کمتان حسنا تو فائدہ دے دے گا اللہ تم کو فائدہ بہتر یعنی بغیر عذاب کی اللہ تمہیں موت تک پہنچا دے گا مسم مقرر نیٹے تک ویوتی کل لذیف فضل ہو اور دے دے گا اللہ ہر فضل والے کو اس کا درجہ عمل کی جزا دے دے گا ابن مسعود ردی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہلاک ہو گیا وہ جس کے احاد اس کے آشار پہ غالب ہو جائے احاد گناہ کیونکہ جزا سیاتی مس لہا ہے نا گنا کی سزا اس کی طرح ہی ہے گنا کرو تو ایک گنا لکھا جائے گا ایک کیا تو ایک ہی لکھا جائے گا لیکن نیکی کا بدلہ تو عشر و ہے تو ہلاک ہو گیا وہ جس کا ایک گنا اس نیکی پہ غالب ہو گیا جو نیکی ایک دس کے ساتھ حساب ہوگی ایک ضرب دس ہے جس کی نیکیاں مغلوب ہو جائیں اور گناہ غالب ہو جائے تو یہ ہلاک ہے اور پھر فرماتے ہیں مم بلا غاربا سنتن و غل با فقد حلا کا جو چالیس سال کی عمر تک پہنچ جائے اور اس کی گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہوں تو یہ ہلاک ہے تو معافی مانگو اپنے رب سے اس ربکم حدیث میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تَتُوبَ عَالِ مَوْجِدَ فِي صَحِفَتِهِ اِسْتِغْفَارًا كَثِيرًا خوشخبری ہوگی قیامت کے دن اس کے لیے جس کے نام عامال میں استغفار زیادہ ہوں جس کے نام عامال میں زیادہ استغفار پائے جائے ان کے لیے خوشخبری ہوگی سُمَّتُوبُ عِلَيْهِ پھر رجوع کرو پھر جاؤ اللہ کی طرف یومتی کم حسنا تو اللہ فائدہ دے دے گا تم کو فائدہ بہتر متان حسن بغیر عذاب کی بغیر عذاب کی اللہ تم کو زندگی دے گا علاج مسمہ ایک نیٹے مقرر تک اجل مقرر تک وہ یوتی کل فضلن فضل ہو اور دے دے گا ہر ایک فضل والے کو اس کا درجہ وَإِن تَوَلَّو فَإِنِّي خاف والم آداب کبیر اگر تم پھر گئے تو فینیا خوف و خوف عالم خوف طورف العلم خوف علم کا ایک حصہ ہے تو میں جانتا ہوں تم پر عذاب کو بڑے دن کے اللہ ہی حکم اللہ کی طرف واپسی ہے تمہاری وہو آلہ کل شعین قدیر اور یہ اللہ ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا صدورہم یسنو نہ خبردار یہ لوگ پھیرتے ہیں اپنے سینوں کو اللہ کی کتاب سے یسنون اس لیے کہ چھپ جائیں اللہ سے من ہو اللہ سیابہم خبردار یقینا اس وقت جب یہ چھپتے ہیں اپنے کپڑوں میں یہ زجر ہے منکرین کو پہلے اللہ مرجوکم تخلیف اخروی تھی جب یہ چھپتے ہیں اپنے کپڑوں میں یا لماس رونا و ماغلین تو اللہ جانتا ہے اس کو یہ جو کہ, جو کہ یہ دل میں چھپاتے ہیں اور وہ اس کو بھی جانتا ہے یو جو یہ ظاہر کرتے ہیں انه عليم بمضات الصدور يقينا اللہ جاننے والا ہے دل کے رازوں کو وما من دابتن في الارض الا على الله رزقها نہیں ہے کوئی بھی زندہ سر زمین میں مگر اللہ کے پاس ہے اس کا رزق وہ عالم مستقر و مستودعہ اور جانتا ہے اللہ ہر کسی کے تھوڑے سے قرار کو دنیا میں مست اور تھوڑے سے امانت رکھنے کو قبر میں پہلے اس کی تفصیل ہو چکی ہے ہر کسی کا رزق اللہ پہ ہے بمانے آئندہ اعلیٰ تسلی کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رسقا خبردار کوئی نفس بھی نہیں مرتا حتیٰ کہ یہ پورا کر دے اپنے رزق کو یہ اعلیٰ تحقق کے لیے ہے پھر حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مسل رسکی تھت لبو کا مسل ذل الدی امشی مثال اس رزق کی جس کو تو طلب کرتا ہے اس کی مثال جیسے سایہ جو تیرے ساتھ چلتا رہتا ہے تجھے اس کے پیچھے اس کو اپنے پیچھے لانے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی چلتا رہے گا رزق بھی تیرے پاس خود ہی آئے گا تیرا رزق کلفی مبین یہ سب اللہ کے علم میں ہے ظاہر وہو اللذی خلق السماوات والارض فی تھی ایام اور یہ اللہ وہ ذات ہے دلیل عقلی ہے جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو چھ لمحوں میں چھے ساتوں میں وہ کانا رشا اور تھا اللہ کا عرش آل الما پانی پر بخاری کی حدیث میں ایسے آتا ہے کانا آرشو تخلیق آسمان اور زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پہ تھا قاضی پیزاوی لکھتے ہیں اس آرش اور پانی کے درمیان کچھ چیز حائل نہیں تھی مقصد یہ نہیں تھا کہ آرش یہ نیچے زمین والے پانی پہ تھا بے زائی نے کہا وہ جدا تھا ابن حجر کہتے ہیں عرش باری تعالی پانی پہ تھکان آرش وال وہ پانی اوپر آرش کے ساتھ خاص پانی ہے فتل باری میں وہ زمین والا پانی نہیں ہے یا یہ کنایا ہے استغنا سے ماضی بمان حال یعنی اللہ کا عرش تھامنے میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پانی پہ ہو تو بھی تھما رہے گا اللہ کے امر سے یا یہ کنایا ہے قدرت تام سے کہ اللہ کا عرش ہر چیز سے بڑا ہے تو اللہ نے اس کو پانی پہ رکھا ہے یا یہ متشابہات میں سے ہے اور یہ ہمارے ساتھ زمانہ کرتے ماں سے مراد نظر کی انتہا ہے انسان کو اپنی نظر کی انتہا میں پانی پانی نظر آتا ہے ہوتا پانی نہیں ہے لیکن نظر کی انتہا ہوتی ہے تو اللہ کا ہرش انتہائی نظر پہ تھا وہاں تیری نظر نہیں پہنچ سکتی علت ہے تخلیق مخلوقات کی اس لیے کہ امتحان کرتا ہے تمہاری تمہارا کہ کون سا تم میں سے بہتر عمل کرنے والا ہے عمل میں حسن اتباع سنت کے ساتھ آتا ہے اکثر اکثر و نہیں فرمائے احسن و عملہ فرمائے کثرت فی العمل مطلوب نہیں بلکہ حسن فی العمل مطلوب ہے اور حسن تو اتباع سنت کے ذریعے آتا ہے اخلاص کے ذریعے فضیل ابنیاس فرماتے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْعُوثُونَ مِن الْمَوْتِ یہ زجر ہے بے القیامہ اور اگر تو کہے کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد کفرو تو خام خا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے انہادا اللہ سے رم بھی نہیں ہے یہ مگر جادوخ ظاہر اب پھر زجر ولی خرنانتی اور اگر پیچھے کر دے ہم ان سے عذاب الى امت بمانے وقت ایک زمانے تک ایک وقت تک ہم ان سے عذاب کو پیچھے کر دے اخرنا امت بمانے معلم لیر سورے نل کی آیت نمبر ایک سو بیس کان امتن قانت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں امتن بمانے معلم خیری امت بمانے زمانہ سورہ یوسف کی آیت نمبر پینتالیس میں ود کر ہو امتن امت بمانے دین سورہ زخرف کی آیت نمبر بائیس اور امت بمانے گروہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس تل کا امتن قد خلط لہا ما کا سبتہ مکت سب یہاں بھی امت بمانے وقت اگر پیچھے کر دیں ہم ان سے عذاب ایک وقت تک معدودت گنتی کا کا زمانہ لا یقولن معدود وقت تک تو خام خا لا یقولن کہیں گے یہ کس چیز نے بن کر دیا ہے عذاب کو کیوں عذاب نہیں آ رہا الا یوم یاتیہم لیس مصروفاً عنہم خبردار اس دن کے آ جائے گا عذاب ان کو نہیں ہوگا رنے والا ان سے وہ کبھی کانو بھی اور نازل ہو جائے گا ان پہ عذاب اس کا کہ تھے اس کے ساتھ یہ استحزا کرنے والے اب انسان کی حالت ول ازبنسان اگر ہم چکھا دے انسان کو منکر انسان کو ال انسان میں علی فلامہ آہدی ہے چکھا دے ہم اس بےمان انسان کو اپنی طرف سے کوئی خوشحالی رحمت سما نہ پھر لے لے ہم اس سے یہ خوشی نعمت ان سن کفور یقینا یہ انسان ہوتا ہے خام خانہ امید اور نہ شکرا والے نہ زپنا ہوں نہ اور اگر چکھا دے ہم اس کو خوشحالی اس کی تکلیف اور غمی کے بعد مست ہو جو اس کو پہنچی تھی <عَنِّي> خامخواہ یہ کہتا ہے چلی گئی تکلیف مجھ سے گزر گیا زمانہ تکلیفوں والا انفر ہن فخور یقیناً یہ ہوتا ہے خام مستی کرنے والا فخر یہ کرنے والا بشارت اللہ سبرو عامر صالحات مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور عمل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق الائی کل آجرن کبیر تو یہ لوگ ان کے لیے بخش ہے اور اجر بڑا فلاں اللہ کا تارکم یہ فلاح یہ کا استفام کا یہ شاید آپ چھوڑنے والے ہیں بعض اس کے جو وہی کی جاتی ہے آپ کی طرف یہ نہیں چھوڑنے والے ہیں استفا میں انکاری کمبی صدر کا اور تنگ ہوتا ہے اس پر آپ کے سینا کو اس وجہ سے کہ لوگ کہتے ہیں لولا انزلال ہی کن ضل کیوں نہیں نازل ہوتا اس نبی علیہ السلام پہ خزانہ اوجا اماہ ملک یا کیوں نہیں آتا نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ فرشتہ کیوں نہیں آتا فتقو نما نظیرہ باڈی گارڈ ہو کے اس کے ساتھ نظیر بن جائے انما نمانتا نظیر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں یہ تو آپ سے الوحیت والے مطالبے کر رہے اللہ کل شی اللہ ہر چیز پر ہم یقولون ہے آیا یہ لوگ کہتے ہیں بنایا ہے اس قرآن کو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے قل کہہ دیجیے فاتوب آشری سوری لے آؤ دس صورت قرآن کی طرح مفت ریاتن خود سے بنائی ہوئی تم بھی لاؤ نا مقابلہ کرلو وَدْعُوا مَنِ اسْتَتَاتُم مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُم صَادِقِينَ اور پکارو اس کو کہ جس کی طاقت رکھتے ہو تم اللہ کے سوا اگر ہو تم سچے پہلے 10 صورتوں کا مطالبہ تھا پھر ہر قبیلے سے ایک ایک صورت کا مطالبہ پھر دس قبیلوں سے ایک ہی صورت کا مطالبہ ہوا پھر کہا جن نات کو بھی ساتھ میں لا لو لیکن اجتماع الجن یا تو بھی مسلی حاد القرآن یا تو نہ بھی مسلی فلم یس علم یس تجیب اگر یہ قبول نہیں کر سکتے آپ کے چیلنج کو یس تجیب و کا سیکھا ہے خطاب کافروں کو اگر یہ تمہارے معبودین تمہاری بات کو نہ مانیں وہ دونوں تم اگر یہ جواب نہ دیں۔ یا لکم خطاب مومنوں کو ہے یہ تمہارا چیلنج نہ قبول کریں یہ کافر تو کافروں کو خطاب ہوا تو مراد اس سے معبودین تمہارے معبودین تمہیں جواب نہ دیں تو فالمو. یا مومنوں کو خطاب ہوا تو مراد اس سے چیلنج کی قبولیت نہ کریں یہ کافر تو جان لو کہ یقیناً ان ضلع قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے ہے کوئی بھی اللہ مگر ایک اللہ فہلا تم مسلمون تو آیا ہو تم گردن رکھنے والے مسلمون آیا ہو تم اسلام کو قبول کرنے والے یا مسلم خطاب مومنوں کو تو دوام اور استمرار کی طرف اشارہ ہوگا آیا ہو تم ہمیشہ اللہ کے قانون کی پابندی کرنے والے من منکان یورید الحیات دنیا وزین تھا جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی زندگی کا اور اس کے ڈول سنگار کا اس کی زینت کا نفی رہی مالا ہوں تو پورا دیکھ دیں گے ہم ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں فی یہ تزید من دنیا اور زجر دنیا پرستوں کو لاب خسون اور یہ لوگ اس دنیا میں تاوانی نہیں کیے جائیں گے الائکلین علیہ السلم فلاخرت یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہو گئے ان کے لیے آخرت میں مگر آگ وہ حبی تو ماسنا اور برباد ہو جائے گا وہ جو انہوں نے کیا تھا اس دنیا میں وہ باطل الما یا اور باطل ہے وہ تھے عمل کرنے والے فمن کا نا اللہ بہی نہ یہ صدق نبی السلام آیا وہ ہستی کہ ہو وہ دلیل پر اپنے رب کی طرف سے وہ یتلو شاہد ہو اور پیچھے لگا ہو اس کے پیچھے ایک گواہ اللہ کی طرف سے یتلو شاہد امن ہو وحی وہی ہے اور پیچھے ہوا ہو اس کے پیچھے ایک گواہ اللہ کی طرف سے وَمِن قَبْلِهِ ہی کتاب موسا اور اس سے پہلے موسا علیہ السلام کی کتاب بھی تھی اس میں بھی اس نبی کی صفات تھی رحمہ امام تھی اور رحمت موسا کی امامن کئی بِهِ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر اس قرآن پر امین اکفربی بِهِ مِنَ حضاب اور جس کسی نے انکار کر دیا قرآن سے من گروہوں میں سے فناروں تو آگ اس کے لیے وعدہ ہے اس کے ساتھ وعدہ فلا فلا فی تو مت ہو جاؤ آپ شک میں امن ہو اس قرآن سے یا من اس عذاب سے کافروں کے عذاب سے جہنم ان نہ الحقوں میں رب کا یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے لیکن اکثر لوگوں میں سے ایمان نہیں لاتے ومن ازلم افطرا اللہ کضیبا یہ زجر ہے منقدین قرآن کون ہے بڑا ظالم اس سے جس نے بنا دیا اللہ پہ جھوٹ الائے کئی اور رضونا الارب بیم یہ لوگ پیش کیے جاتے ہیں اپنے رب پر یوں رضو پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر اپنے رب کی عدالت میں وقول الشاد اور کہیں گے گواہ الشاد المبیا کا امبیا علما اور فرشتے کہیں گے یا کراماً کاتبین اشہاد یا بدن کے اندام علی ومن اختمو على افواہیم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ورجلہم هاولئے الذین کذبوا على ربین یہ اشہاد کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جھوڑ جو بولتے تھے اپنے رب پہ لا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار اللہ کی لعنت وظالموں پر الذین ظالم وہ لوگ ہیں سدو نعا سبیل اللہی جو بند ہوتے ہیں یا بند کرتے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں ٹیڑھا پن وہ بالآخرت ہی ہم کافرون اور یہ لوگ آخرت پر یہی انکار کرنے والے ہیں تخویف منکرین کو اور بشارت مومنین کو الائی قلم یقون موجزین فلار دی یہ لوگ کبھی نہیں ہیں یہ عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں وماخا ن الحم مندون اور نہیں ہے نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار یوزاف الحم العزاب دو کر دیا جائے گا ان کے لیے آزاب ماں قانوی سرون نہیں ہوں گے یہ ایک طاقت رکھنے والے سننے کی اور نہیں یہ دیکھنے والے ہیں حق کو لدینہ خسیرو انفسنگ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاوان میں ڈال دیا گن میں ڈال دیا خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو وزلانا کا انوی افترون اور گم ہو جائے گا ان سے وہ کہ یہ تھے جھوٹ بنانے والے لا جاراما کوئی شک نہیں ہے لا جاراما نفی جرم کی جرم بمانے آدم اور نفی جب نفی پہ داخل ہو تو اس بات کا معنی دیتی ہے دولا لا بدلا محال فرا مانا کرتے ہیں ضروری ہے خام خا لا جرمہ نفی جرمہ آدما کے معنی تو نفی نفی پر اس بات کا معنی دیتی ہے لا بدلا محال یا جرمہ بمانے کا یعنی دین پر یہ کا سب یہ سب گمان نہیں کرنا چاہیے تھا تو لا جرا ماننا ہوں فی الحالتی ملاسرون ضروری ہے یقیناً یہ لوگ آخرت میں یہی ہوں گے خسارے میں تاوان میں نل دینا منو عامل سالحات بشارت ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل کیا ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے محافق و اخبت اور عاجز ہی کی ہے انہوں نے اپنے رب کی ہاں الائے اصحاب صاحب الجنت یہ لوگ جنتی ہیں ہے ہنفی ہا خالی ہوں گے اس جنت میں ہمیشہ یہ اللہ جرم بمان حق کا ہے سی نے یہ مانا کیے حق کا مسل الفریقینی کلامہ ولاسمی و بصیرری و مثال دو گروہوں کی جیسے اندا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا ہری استویانی یا برابر ہیں یہ دونوں مثال میں نہیں ہے برابر آما معبود باطل بصیر معبود برحق اسم معبود باطل سمی معبود برحق یا اعماد جاہل بصیر عالم اسم جاہل سمی عالم حل یستویانی مسلایا برابر ہیں یہ دونوں مثال میں نہیں برابر فلا تذکرون آیت تم نصیحت کو قبول نہیں کرتے ہو اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم اللهم قنا في رضاك وخزنا الخير بنا سيتنا وجل الاسلام ومنتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله صلى الله تعالى على خير خلقنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين